السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی الحمد الحمدللہ الحمد اللہ وطف اللہ حبیب ہی مخبر ان الله وملائکته يصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علی آل آل علیه و سلموا تسلیما اللهم صل علی سيدنا و مولانا محمد و علی آل سيدنا و مولانا محمد و بارک و سلم علیه عليه و السلام علیک یا رسول اللہ گر می پچھلا جو درس تھا اس میں میں نے کوشش کی ہے یہ بات واضح کرنے کی کہ شیعہ مذہب جو ہے وہ مسئلہ خلافت اور امامت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے اور اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے خصوصی طور پر اسی آیت کریمہ کو پیش کیا جاتا ہے اور پیش کر کے ثابت کیا جاتا ہے کہ سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ ناض اللہ سما اللہ خلیفہ برحق نہیں تھے ماغ اللہ ماغ اللہ معذل آپغاسب تھے اور ان کے عقیدے کے مطابق انہوں نے جو ہلاکت کا ائمہ ان آئمہ اظام سے جو اہل بیت کے عئمہ اظہام ان کو جن کو بارہ امام جو ہیں یہ شمار کرتے ہیں اور جن میں ان کے علاوہ کو دعوی امامت کرے تو ان کے نزدیک وہ ظالم ہے کافر ہے ہے قیامت والے دن ایسے آدمیوں سے اللہ گفتگو نہیں فرمائے گا اور اور جو ان کا جو ہے قیامت والے دن کالا منہ ہوگا جو ان کے خلاف دعوی معمت کرے گا اور یہ لوگ تعصب لے کر بیٹھے ہیں سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے خلاف تو گرامی قدر یہ بے مراسی جو ہیں یہ مراسی ہیں سید نہیں مراسیوں کو کوئی قبول نہیں کرتا تھا شیعہ مذہب نے قبول کر لیا مراسی جناب انہوں نے بھی بڑی خوشی سے اس کام کو اٹھا لیا کہ چلو پہلے ہم لوگوں کو لوگ مراسی دادا معلوم نہیں کیا کیا بانڈ بنڈ کہ پکارتے تھے تو آج سے ہمیشہ شاہ جی تو ہوگئے یہی بات ہے نا اور کوئی بات نہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ میں سے دشمنی کرتے ہیں تو اہل بیت عزام جو ہیں اپنے بچوں کے نام ابو بکر و عمر رکھتے ہیں اگر یقین نہ آئے تو دیکھ لو سیدنا اے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نو کے بیٹے کا نام ابو بکر تھا ابو بکر بن علی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کے بھائی تھے حضرت علی المرتضا کر اللہ وج الکریم کی اولاد سے تھے اور اس کا, ان کا ذکر جو ہے شاہ مفید نے بھی علی ارشاد میں کیا ہے تریخ یقوبی میں بھی ابو بکر بن علی جو ہے موجود ہے اور ان کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ یہ شہید ہوئے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف تریخ یقوبی میں نہیں بلکہ منتقل اعمال میں موجود ہیں اور بہار الانوار میں ملا باکر مجلسی نے بھی لکھا ہے اور یہ خصوصی بات یہ ہے کہ یہ ابو بکر امام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہیں وہ میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں کبھی ان کے منہ سے ان کا ذکر نہیں آیا یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے عداوت میں ان لوگوں کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہے جو میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شہید ہوئے ہیں اور ان کی کتابوں میں یعنی الرشاد میں شیخ مقیب کی کتاب الرشاد میں موجود ہے تاریخ یقوبی میں موجود ہے منتہی العمال میں موجود ہے اور جناب والا بہار الانوار میں ملا باکر مجلسی نے بھی لکھا ہے یعنی یہ بات جو ہے نص ہے نس نص سے ثابت ہے کہ جن کا نام ابو بکر بن علی ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شہید ہوئے ہیں اور بہت سے کتابوں میں یہ بات موجود ہے لیکن چند ایک کا نام میں نے اس لیے بتلایا ہے کہ یہ ان کے نزدیک موتبر ہے صرف ایک ہی نہیں ابو بکر کا نام ایک نے نہیں ایک ہی نام نہیں صرف علی المرتض کر رم اللہ وز الکریم نے ہی نہیں رکھا بلکہ یہ اگر یہ مخالف تھے اہل بیت نظام کے اہل بیت نظام سے غصب کرنے والے تھے حکومت اور امامت کو اور اہل بیت نظام نے فرض کر لو کہ ایک نام پہلے رکھ دیا کسی وجہ سے تو دوسرے نام نہیں رکھنے چاہیے تھے حالانکہ دیکھ لیں آپ یہ دوسرے جو ابو بکر ہیں وہ ابو بکر بن حسن بن علی بن ابی طالب ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی جناب والا امام حسن کے ساتھ زاد ابو بکر بن حسن جو ہے وہ میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں جس کو بھی شیخ مفید نے الرشاد میں نقل کیا ہے اس کے سفا نمبر دو سو اڑتالیس میں تریق یقوبی میں بھی موجود ہے منتح العمال میں بھی موجود ہے اور موجود ہے جی تو یہ جو ہے یہ بھی ابو بکر بن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ یہ موجود ہیں اور میدان کربلا میں یہ شہید ہوئے ہیں اور انہوں نے ان کا تذکرہ اپنی کتابوں میں کیا ہے لیکن اس لیے عام تذکرہ نہیں کرتے اس لیے نہیں کرتے کہ جناب کہیں سنی یہ نہ کہیں گی دیکھ رہے ہیں امام حسن کے صاحب زادے بھی ابو بکر تھے حضرت علی کے صاحب زادے بھی حضرت ابو بکر تھے اور دیکھ ل بڑے تعجب کی بات ہے اور یہ ان کا دیکھ لو ان کی دشمنی کی ہاتھوں ہو گئی کہ امام کازم بن موسا جو ہے ان کا نام بیان کرو ان سے پوچھو آئی؟ امام کاظم جو ہے ان کا نام بیان کرو کسی کو آتا ہے آپ تحریر دی لکھیں یہاں کسی کو آتا ہے امام کاظم کا کیا نام تھا امام کادم کا کیا نام تھا لکھیں جناب آپ لکھیں لکھو امام کا کا نام بھی موسا کادم ماشاء اور ان کے بیٹے کا کیا نام تھا ان کے بیٹے کا کیا نام تھا उनके बेटे का नाम था अबू बकर बिन मूसा काजम उनके बेटे का नाम जो था अबू बकर बिन मूसा हाँ जी अबू बकर बिन मूसा नाम और सिर्फ इमाम काजम के बेटे का नाम जो है वो वो ही अबू बकर नहीं था इमाम जैनदीन जो है ان کا ان کی کونیت جو تھی وہ علی تھی نام کیا تھا ہاں جی امام زین العبین کی کونیت جو تھی وہ علی تھی نام کیا تھا آج سوال ہے نا یہ ارے بھائی ان کا نام ابو بکر تھا اور ان کی کتاب کشف الغما میں یہ بات موجود ہے وہ کہتے ہیں کنیات علی زین العابدین بن حسین الشہید میا ابو بکر ان کا نام ابو بکر تھا اور دوسری جگہ لکھتا ہے پم ماں کلیت ہو المشہور ابو الحسن واقع ابو محمد وکیلا ابو بکر ارے ابو بکر صدیق ربی اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں بھاگو کے بھائی گھر کا ہر بند نام رکھ رہا ہے ہر بند اب دیکھ لے علی المرتض کر رم اللہ ودی الکریم نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ابو بکر امام حسن نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ابو بکر اور تیسرا ابو بکر علی یعنی المعروف امام زین العابدین ان کا نام کیا تھا ابو بکر یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی نے نام اپنے بیٹے کا کیا رکھا تھا ابو بکر کشف الغما کشف الغمہ میں جو سیرت لکھی ہے امام زین کی اس میں جس کو میں پڑھ کر دیکھ لو اس میں آپ کا نام جو ہے وہ ابو بکر ہے چوتھا جو ہے ابو بکر بن موسا القاظم اور ان کو ان کو یعنی سن لیجیے گا ان کو جناب والا ان کی کتاب کشف الغمہ میں جل تین میں ان کا نام جو ہے ابو بکر بن امام القاظم جو ہے امام کا موسا کازم نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا اور امام رضا آپ نے نام سنا ہوگا امام الرضا امام الرضا, امام الرضا بن موسا ال بن جا صادق نام کیا تھا نام کیا تھا ابوبکر علی اربا بن موسا کازم بن جا صادق اور انہوں نے مقاتل طالبین کے میں یہ بات جو ہے اس میں یہ بات درج کی ہے کہ امام اردا کا جو ہے کونیت علی تھی اور نام کیا تھا ابو بکر اس میں یہ ان کا نام بھی ابو بکر ہے اور چھٹے دیکھ لیں اب کتنے کتنے کے کتنوں کے حوالے میں دو بیان کروں کہ جن کو ائمہ اظام نے اپنی اولاد کے نام ابو بکر صدیق کی نسبت سے رکھے ہیں اور میرے یہ کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ائمہ اظام تو اپنی اولاد کے نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نامی اس میں گرامی پر رکھے لیکن یہ مراسی جو ہیں یہ مخالفت کریں ہم مراسیوں کی بات مانیں یا بیت کی بات مانیں ہمارے لیے تو بات موتبر ہوگی آئمائل بیام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی یہ بات ٹھیک ہے نا اس میں تو کوئی جھوٹ والی بات نہیں اور چھٹے جو ہیں آپ دیکھ لیں ایک ہوئے ابو بکر بن عبداللہ بن جاپر بن ابی طالب یہ انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام یہ ابو بکر ہوئے ہیں اور ان کا تنہا جو ہے اسناب الشراب میں موجود ہے اور کس کس کو نکالیں گے یہ کس کس کو نکالیں گے حالانکہ یہ نام تو پسندیدہ ہے سب کا اس لیے پسندیدہ ہے کہ میرے نبی کا پسندیدہ پسند نام ہے یہ میرے نبی علیہ السلام کے محبوب کا نام ہے اس لیے اہل بیت اسے اپنا محبوب سمجھتے ہیں اور اپنی اولاد کا نام ان کے نام پر رکھتے ہیں اور ساتواں ابو بکر بن حسن المسنہ بن ابھی طالب جو ہے انہوں نے بھی جناب اللہ سن لے انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام جو ہے نا حسن مسنا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا تھا ابو بکر ان کا بھی نام تھا جیسا کہ مقاطر طالبین میں طالبین کے میں یہ بات موجود ہے سفا نمبر 188 پر ان کا تذکرہ موجود ہے اور اصفہانی نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے ابراہیم بن حسن مصنح یہ بسرا میں جو ہے قتل ہوئے تھے شہید کر دیے گئے تھے اور یہ جو ہے یہ بھی اولاد جناب والا اولاد علی میں سے یہ موجود ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے جناب والا حضرت حسن مسن رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے جو ہے ابو بکر ہیں اور اسی طرح بہت سے ائم نظام نے اپنی اولاد کا نام سیدنا آبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نام نامی اس میں گرامی پر رکھا ہے اور صرف سیدنا آبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ہی نہیں بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا نام نامی اس میں گرامی میں تو کئی حوالہ جات پیش کر سکتا ہوں کہ اہل بیت نظام جو ہیں اپنے بیٹوں کے نام جو ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر رکھتے تھے ایک نہیں اور بہت سے حوالہ جات ایسے پیش کر سکتا ہوں جن میں جناب والا سیدہ سید صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے نام نامی اس میں گرامی پر انہوں نے نام رکھے ہیں اپنی اولاد کی یہ مراسی جو ہے مراسی جو ہیں یہ جو ہیں مخالفت کرتے ہیں اور سید نام رکھتے ہیں سید ان ناموں سے محبت کرتے ہیں اور مراسیوں کو ہم چھوڑ کر کم از کم اگر مجھ سے پوچھے نا کم از کم تیس نام چالیس میں ایسے بتلا سکتا ہوں اولاد علی نے یعنی سیدوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اسم گرامی پر اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں اور یہ ان کو غاسم ظالم اور معلوم نہیں کیا کیا کچھ کہتے اور سن لیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضا کرم اللہ وز الکریم نے اپنے بیٹے کا نام جو ہے وہ عمر الراف بن علی بن ابھی طالب جو ہے یہ موجود ہیں تاریخ میں اور ان کا ذکر جو ہے منتح العمال میں موجود ہے بہار الانوار میں بھی موجود ہے علی ارشاد میں بھی موجود ہے کی باب اولاد امیر المومنین علیہ السلام جلد پہلی میں موجود ہے ان کا نام جو ہے بھائی حضرت علی المرتضا کر اللہ وزال کریم کے اتنے مخالف تھے جنہوں نے جناب اتنا ظلم کیا سید علی مرتزا پر اللہ عب الکریم کی بیویک پر جو حاملہ تھی اور دروازہ گرا کر بچے کو شہید کر دیا اور جنابے والا ان کے گھر کو جلا دیا اور معلوم نہیں کیا کیا الزام تلاشی کرتے ہیں اور اس آدمی کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھتے ہیں آپ ایمانداری سے آپ ایمانداری سے بتلائیں کیا آپ لوگ ایسا پسند کرتے ہیں کہ تمہارے گھر کے ساتھ جناب ایسی زیادتی ہو اور آپ اپنی اولاد کی نسبت پھر اسی سے جوڑیں یہ ہو سکتا ہے کبھی یہ نام رکھنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جتنی باتیں جتنی باتیں یہ لوگ منسوب کر رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور وہ سب کی سب جھوٹ ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں اگر حقیقت ہوتی تو علی المرتضا کرم اللہ وزالکریم کبھی اپنے اپنے جناب والا اولاد کا نام عمر کے نام پر کبھی نہ رکھتے اور صرف یہ نہیں علی ارشاد پڑھ کے دیکھ لے شیخ مفید کی علی ارشاد میں موجود ہے اور کسب الغمہ میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے کہ عمر بن علی موجود ہے تاریخ یقوب میں بھی موجود ہے اور عمدت طالب میں بھی موجود ہے اور ایک کتاب نہیں بہت سی کتابوں میں بہت سی کتابوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے کہ عمر اطرب بن علی بن ابی طالب یہ موجود ہے بہت سی کتابوں میں جن کا نام عمر ہے اور سیدنا علی بن اللہ وزال کریم کی اولاد میں سے ہیں ان بچاروں کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ حضرت علی علی المرتضیم کی اولاد کتنی یہ بھی نہیں جانتے یہ بس ڈول کے ڈگے پر جناب چرس پی ہوتی ہے بنگ پی ہوتی ہے نشے میں مست ہوتے ہیں پٹا کٹی میں جناب مشغول ہوتے ہیں ان کو بس اتنا معلوم ہے اور کچھ نہیں جانتے اگر جانتے ہوتے تو ایسے کام کبھی نہ کرتے تو گرامی قدر یہ امام علی اللہ وزال کریم نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا ہے دوسرے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے عمر ان کا نام تھا اور یہ جو ہے اپنے چاچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عن کے ساتھ میدان کربلا میں موجود تھے جیسا کہ عمدالب میں یہ واقعہ موجود ہے یہ حوالہ موجود ہے کہ یہ عمر بن حسن بن علی بن ابھی طالب جو ہیں یہ میدان کربل میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے اور دوسرا جناب تاریخ یقوبی میں یقوبی کہتا ہے و قانسنسمانی الحسن وید و عمر و القاسم و ابو بکر و عبد الرحمن یہ نام جو ہیں تمام کے تمام جو ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے اولاد میں سے موجود ہیں اور اس کو ان کا یہی نام تھوڑی سی واؤ کی تبدیلی کے ساتھ عمروں کے ساتھ جو ہے یہ شیخ مفید نے والے ارشاد میں جلد دو میں بھی درج کیا ہے اور کشب الغما میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کا نام جو ہے عمر تھا تو گرامی قدر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کا نام یہ رکھے اور یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالی ان کو اے غارت کرے یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے نام بھی ذکر کرنے سے یہ لوگ شرماتے ہیں گبراتے ہیں کہیں سنی یہ نہ سمجھ لے یارو جن کی ہم مخالفت کر رہے ہیں اما اہل بیت ان سے محبت کر رہے ہیں اور انہی کے ناموں پہ اپنے نام رکھ رہے ہیں اور تیسرا نام جو ہے آپ سن لے صرف امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نہیں رکھا بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بیٹے کا نام جو ہے عمر رکھا ہے اور اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ ابو حنی ابو انیفا پتہ نہیں ایک دن مجھ سے کوئی حوالہ مانگ رہا تھا اے ہاں اے کہ امام ابو انیفا رضی اللہ تعالیٰ اسے کی طرف نسبت کر کے لمبے حریری والا مسئلہ جو ہے بیان کیا جاتا ہے وہ ابو انیفا جو ہے وہ شیعہ ہے تو اس کا جواب دیتے ہوئے میں نے جناب والا یہ, یہ کہا تھا اس کا اور امام آزم رضی اللہ تعالیٰ کے دادے کے نام میں اختلاف ہے اس کا دادے کا نام یوسف تھا اور امام صاحب کے دادے کا نام دوسرا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ حوالہ دیتے ہوئے مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا تھا کہ ابو انیفا شیعہ میں بہت سے ہیں بہت سے ہیں جس میں ابو دو دبری ہے اور اس نے ایک تاریخ لکھی ہے اخبار اس کا نام ہے اور یہی وہ آدمی ہے بات کہتی ہیں نا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ خلق قرآن کے جو ہے قائل تھے یہ مسئلہ بھی آپ لوگوں اکثر بھادیوں سے, سے سنوں گے آپ لوگ نا خلق قرآن کے جو ہے قائل تھے امام اعظم ابو حفاظ رضی اللہ تعالیٰ نو جی لیکن وہ ابو انیبا رضی اللہ تعالیٰ ہمارے امام نہیں ہے وہ یہ ہے ابو انیبا عنیب ایوری جنہوں نے امام احمد بن امبل رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف آواز بلند کی تھی اور انہی کی وجہ سے امام صاحب کو سزا ملی تھی یہ شخص ہے وہ شیعہ ہے ابو انیبا دن ایوری جو ہے نا اسی کی وجہ سے یہ خلق قرآن کا مسئلہ اس نے اٹھایا تھا یہ مسئلہ جمن آ ہے تاکہ آپ لوگ یاد رکھ لیں کہ کبھی ایسی بات کو آ جائے تو آپ فوراً اس کو بتلا سکتے ہیں جناب وہ امام اعظم ابو رضی اللہ تعالیٰ نہیں وہ ابو ہنیوری ہے تاریخ پڑی ہو تو پھر جناب والا ایسی بات یاد رہے نا ان لوگوں نے بےچاروں نے پڑا تو کچھ ہے نہیں ایسے ہی جناب کوئی ہاتھ میں پبلٹ لے لیتے ہیں تو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں جی جناب ایسے ہوا ایسے ہوا اور ان کے بڑے جو ہے سب کے سب کلزاب اور جھوٹے ہیں آج کا واقعہ سن لو آج آج آپ لوگوں کے آنے سے پہلے نا میں یہاں ایک جمعیت ہے ان بہابیوں کی جمعیت علو صاحب ٹھیک ہے اس میں میں گیا تو میں وہاں اس کو بیٹھا ہوا تھا وہاں ان کا نا ایک بہت بڑا رائٹر جس کی بہت سی کتابیں نیٹ پر بھی موجود ہیں اور وہ جو ہے وہ میرے ساتھ بیٹھا مجھے کہتا ہے کہ جناب کب جا رہے ہیں پاکستان عربی ہے کب جا رہے ہیں میں نے کہا ایک ہفتے تک انشاءاللہ میں چلا جاؤں گا جی تو وہ کہتا ہے جی ہمارے لیے احسان لائی ظہیر کی آپ نے ویڈیو جو ہے نا تقریریں لانی میں میں نے کہا کیوں کیوں لانی تو کہنے لگا آپ کو بتلا کیوں لانی میں نے کہا ہاں وہ اس نے جناب ایک ویڈیو چالو کی جو عربی میں تقریر ہو رہی تھی اور تقریر کا جو جس کی فوٹو سامنے چل رہی تھی نا وہ احسان لائی ظہیر اب دیکھ رہے ہیں ان کی بےمانی پیچھے تقریر کرنے والا دوسرا آدمی ہے آگے جناب والا ایکٹنگ کرنے والا ایسان لہیر ہے ایسی بےمانیاں کرتی ہیں یہ لوگ شروع سے بے بےمانی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا اور وہ تقریر آج بھی آپ عربی میں لکھیں گے نہ عربی میں لکھیں گے شان لئی ذہی اور اس نے وہ جناب ایسے جیسے دس نمبر کا بدماش ہوتا ہے ایسے بال چال وہ جناب تنگی پٹی کی ہوئی ہے تو وہ تقریر کر رہا ہے Hmm. تو آپ عربی میں لکھیں گے عربی سائڈ میں وہ تقریر موجود ہے میں آج دیکھ کر میری... میں حیران ہو گیا ہوں اس بات پہ کہ یہ سامنے تصویر کسی کی چلائیں گے اور پیچھے تقریر کسی کی ہو ایسی بے بےمانی کرتے ہیں یہ ان کے مسلک کی حقانیت ہے اور اس کو اپنا مسلک جو ہے نا وہ بیان کرتے یہ آج کی بات کر رہا ہوں آج کی بات تو گرامی قدر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا تھا عمر بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں صرف اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا بلکہ جناب والا انہوں نے اپنی کتابوں میں اس, اس بات کو درج کیا ہے اور مانا ہے اس بات کو کیوں یہ ابو ہنے, ابو حنیبا دنبری نے جناب والا اس کا تذکرہ کیا ہے اور اس تذکرے میں یہ بات موجود ہے اور ایک اور صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہیں, نہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزاد کا نام بھی عمر تھا اب کوئی امام باقی نہیں ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر یا عمر نہ رکھا ہو آپ دیکھیں تو سی نا غور تو کریں نا اس بات پر غور تو کریں دیکھنا عمر جن کا جن کا تخلص القاب لقب یہ تھا الاشرف بن علی بن حسین الشہید رضی اللہ تعالیٰ امام زین العابدین کے بیٹے کا نام عمر تھا اور اس کو علی الشاد میں انہوں نے خود لکھا ہے امدتالب میں موجود ہے کشم الغمہ میں موجود ہے السلی میں موجود ہے اور جناب والا آپ دیکھ لیں ان کی کتابوں میں یہ نام موجود ہیں اور, اور بہت سی کتابیں ہیں جن میں ان کا ذکر موجود ہے حتیٰ کے ان کا نعمت اللہ جزائری جو ہے اس نے, اس نے بھی لکھا ہے وہ اما اولاد ہو علیہ السلام پا ہوا <سَتَعَشَر> امام زین العابدین کی اولاد کتنی تھی پندرہ اور ان پندرہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے نام نامیش میں گرامی پر بیٹا موجود ہے اور اسی طرح میں پہلے سنگید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے بھی ان کا بیٹا آپ کو پہلے حوالہ دے چکا ہوں اور صرف یہی نہیں ان کا شیخ ہے مفید علی ارشاد میں لکھتا ہے وہ کانا عمر بن علی بن حسین فاط جلی لن جلیلن اور ولیم اور ان کی بہت سی اور تعریفیں لکھی ہیں وہ کہنا ہے وہ کانا واران ان, ان کی تعریفیں لکھی ہیں تو گرامی قدر آگے دیکھ لیں کہ امام زین البدین رضی اللہ تعالیٰ نو کے ایک اور بیٹے جن کو عمر اشدری کہتے تھے یہ ان کے والد گرامی کا نام ہے عمر الشراف جن کا پہلے میں تذکرہ کیا ہے جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں وہ اپنے بیٹے کا یعنی پوتے کا نام بھی عمر ہے یہ عمر جو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ ہے نا انہوں نے اپنے پوتے کا نام ان کے پوتے کا نام بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ کے نام نامی اس میں گرامی پر موجود ہے جس کو امام جین اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ان دو بیٹوں کو یعنی ان کے اپنے بیٹے کا نام عمر تھا اور بیٹے کے پوتے کا نام بھی عمر تھا جیسا کہ ان کا میں موجود ہے اور اسی طرح جناب ایک اور نام سن لیجئے گا وہ وہی امام زیادین کے وہ بیٹے عمر اور جن کے پوتے کا نام جو تھا وہ عمر تھا پھر ان کے پوتے کا نام بھی عمر تھا یعنی ایسے آپ سیدوں کا سمناما پڑے نا عمر بن محمد بن عمر بن علی بن علی بن عمر بن علی یعنی امام زین اللہ دین رضی اللہ تعالی یہ نسل در نسل ایک دادا پھر اس کے پوتے کا نام عمر پھر پوتے کے پوتے کا نام عمر یعنی نسل در نسل یہ سید جو ہے اپنی اولاد کے نام کیا رکھتے آ رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے نام نامی اس میں گرامی پر اور صرف یہی نہیں امام زین العابدین کے دوسرے صاحبزاد حضرت زی شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساری دنیا ان کے نام سے واقع ہے ان کا نصب نامہ سنیے گا ان کے بیٹے کا نام حسین تھا حسین کے بیٹے کا نام یحییٰ تھا یحییٰ کے بیٹے کا نام عمر تھا ارے اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنے غازب تھے اتنی زیاتیاں کرنے والے تھے تو نسل بر نسل جو ہے وہی نام کیوں چلتا آ رہا ہے نام کیوں نہیں چینج کرتے معلوم ہوا یہ زیاتیاں نہیں یہ زیاتیاں مراشیوں نے بنائی ہے سیدوں کے گھر میں ایسی زیادتی نہیں تین نہ ہوئی ہیں یہ بعد کے مراسی جو ہے نا بعد کے مراسی ان لوگوں نے یہ باتیں جو ہے نا بنا لی ہیں اور بنانے کے بعد جو ہے یہ گھر سے, کیونکہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس کھائی نہیں سب کچھ مصنوعی ہے نا مصروعی جھوٹ منافق تھے انہوں نے یہ بنا لی ہیں اب ایسی بات نہ کریں تو ان کا مذہب جو ہے نا وہ دھرم کی سے وہ نیچے گر جاتا ہے آپ دیکھ لیں عمر بن یاحیا بن حسین بن زید الشهيد بن علی بن حسين بن علی بن ابی طالب یہ یہ پورا جناب شجره نسب ہے اور اس کا سنگرا جو ہے سن لیجی نما ذکر محمد العلمي الحائری حائری نے تراجم تراجم الا عالم النساء میں جس اس نے ذکر کیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے وہ امام حسن جن کے باپ کے نام باپ کا نام ہو بید اللہ بن اسماعیل بن جعفر تیار ہے ان کے ذکر میں کہ یہ ان کا زیادہ اور اسی کو انہیں کا تذکرہ عمر بن یا کا تذکرہ امداد طالب میں صفحہ نمبر دو سو بطالی پر موجود ہے تو گرانی قدر صرف یہی نہیں آپ نے سمجھا ہوگا کہ بس اتنے سے عمر سیدوں کی اہل بیس سے مل گئے ہیں تو بہت کافی ہیں ہماری ہمارے, ہمارے مسئل کی اقانیت کی یہ دلیل ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو عداوت نہیں تھی محبت تھی اسی لیے تو اپنے بیٹوں کے نام رکھ رہے ہیں اپنی اولاد کے نام رکھ رہے ہیں نسل در نسل رکھ رہے ہیں تو یہی تک نہیں بلکہ سن لیجئے گا ایک اور حضرت امام حسن رضی اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت علی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے ایک بیٹے سید, سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کا تذکرہ چل رہا تھا نا وہ پہلے جو میں نے نصف نامہ بیان کیا تھا وہ زید بن حسین تھا حسین بن یا, یا تھا یا, یا بن عمر تھا ٹھیک ہے نا اور پھر کیا ہوا کہ عمر نے اپنے بیٹے کا نام احمد رکھا احمد نے اپنے بیٹے کا نام پھر حسین رکھا حسین نے پھر اپنے بیٹے کا نام یاجا یا رکھا یا, یا نے پھر اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا یعنی نام کو ختم نہیں کیا جا رہا بلکہ وہ نام مستقل چلتا آ رہا ہے آپ پورے آپ دیکھیں غور کریں اس بات پر کہ آپ اس بات کو اس نام کو غور سے سنے عمر بن یا بن حسین بن احمد بن عمر بن یا بن حسین بن زید الشہید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب یہ, یہ نصب نامہ ہے یہ شہرا نصب ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ سمنت و جماعت کہاں سے لا رہی ہے بھائی تمہاری کتابوں میں یہ نسب نام تمہاری کتابوں میں ہے یہ عمر نام کے اتنے اپرادھ اہل نے نام رکھے ہیں کوئی ہے نام رکھے ہیں کوئی آدمی میرے باپ کا دشمن ہو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں کبھی اس کے نام پر اپنی اولاد کا نام نہیں رکھوں گا سیدنا امام حسین اللہ تعالیٰ نے آپ کا دشمن سمر تھا نا سمر شہید کرنے والا سمر تھا نا سمر سمر گو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ رشتہ دار تھا سے پوچھ کر دیکھ لو بہت قریبی رشتہ دار تھا لیکن سیدوں نے سمر نام کیوں نہیں رکھا یا تو نکال کر لائن آگے بعد میں آنے والے سیدوں نے अपनी औलाद के औलाद की औलाद के औलाद की औलाद के शिमर नाम रखते आए हैं भाई आपने पढ़ा है कहीं आपने सुना है कहीं नहीं सुना ना और वो नाम दिल से हजरत امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچی ہے علی بیت نے اپنے بیٹوں کے نام وہ نہیں رکھے تو کیا وجہ ہے کہ حضرت علی المرتضا کر رم اللہ وج الکریم کو جن سے تکلیف پہنچی ہے فاطمہ گزارا رضی اللہ تعالیٰ کو انہا کو جن سے تکلیف پہنچی ہے وہی وہ نام نسل در نسل نسل در نسل نسل در نسل اپنی اولاد کے رکھتے آ رہے ہیں یہ بات ٹھیک ہے نا معلوم ہوا یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی تکلیف نہیں پہنچی بلکہ ان میں آپس میں محبت تھی داریاں تھی رشتے داریاں تھی میل جول تھا سب کچھ تھا لیے تو اپنے اولاد کے نام جو ہیں ان کے ناموں پر رکھے ہیں آپ دیکھیں نا عمر بن یا بن حسین بن احمد بن عمر بن یا بن حسین بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب یہ پورا نصب نامہ ہے سنیے یہ یہ نام یاد کرو ان سے سوال کرو ارے بھائی یہ کہاں سے لے آئے ہو اور الفرینی نے یہ نصب نامہ لکھا ہے امداد الطالم میں یہ نصب نامہ موجود ہے تو گرامی قدر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے ایک بیٹے کا نام حسین تھا اب دوسری جو ہے چونکہ اولاد تو زیادہ تھی نا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی پندرہ اولاد تھی یہ بچارے تو صرف ایک کو مانتے ہیں امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کو لیکن ان کی دوسری امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کے اور بھی بھائی تھے اب دوسرا جو ہے نا نسب نامہ سنے امام زین العابدین جو ہے ان کے بیٹے کا نام حسین تھا حسین کے بیٹے کا نام عبید اللہ تھا عبید اللہ کے بیٹے کا نام علی تھا علی کے بیٹے کا نام عبید اللہ تھا اور عبید اللہ کے بیٹے کا نام علی تھا علی کے بیٹے کا نام عبید اللہ تھا یہ عرب کا ایک دستور ہے کہ ایک نام یعنی پوتے کے نام دادا پوتے کے پوتا جو ہے دادے کے نام پر آتا ہے اسی طرح عبید اللہ کا بیٹا محمد تھا محمد کا بیٹا جو ہے عبداللہ اللہ تھا عبد کا بیٹا جو ہے وہ محمد تھا محمد کا بیٹا جو ہے یا تھا یالا کا بیٹا سالم تھا سالم کا بیٹا عمر تھا عمر کا بیٹا عبداللہ تھا عبداللہ کا بیٹا محمد تھا محمد کا بیٹا پھر عمر تھا آپ غور فرمائے پھر میں ترتیب سے یہ نصب نامہ سناتا ہوں آپ غور فرمائیں کہ عمر بن محمد بن عبد القانی بن علی الصالح بن عبید اللہ العارج بن حسین الاسبر ابن علی یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عن ہوں آپ دیکھ لیں عمدہ تعلق میں یہ نصب نامہ موجود ہے اور اس نسم نامے میں دو عمر موجود ہے ایک نہیں دو عمر موجود ہے اور تیسرا جو ہے اسی نسم نامے میں ایک نام محمد گزرا ہے محمد جو ہے اس سے پیچھے چلتا ہوں اور محمد کا بیٹا جو ہے علی تھا علی کا بیٹا جو ہے مسلم ہے مسلم جو ہے اس کا بیٹا پھر عمر ہے اور ایمان زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے نصب میں ایک نئی ئی عمر, عمر دکھا سکتا ہوں اور سیدوں کے امام حسین رضی اللہ تعالی نو کے بعد امام بختون کو ہی مانتے ہیں نا امام زین العبدین رضی اللہ تعالی نو. امام زین العبدین دانے سے کہتا ہوں اس بات کو کہ جتنے بیٹے ہیں ان کی آگے سے نخرے نکال کر لو ہر نسل میں ایک عمر موجود ہے دو عمر موجود ہیں ہر نسل میں موجود ہے جیسا کہ عمر بن حسن بن علی بن علی یعنی امام زائن اللہ بن شہید شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح کے اگر یہی دن رہوں تو کم از کم مجھے دو گھنٹے صرف عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نام کی نسبت کے ساتھ جو اہل بیت نظام میں عمر نام کے گزرے ہیں ان کے نام گنانے میں ان کے نسب سے گنانے میں مجھے کم از کم دو گھنٹے چاہیے لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے اور اصل بات کیا کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ لوگ اس تعصب میں اس تعص میں کہ سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا امام سیدنا ابوبکر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو ان کے حسد میں ان کے بغض میں اہل بیت کا بغض نہیں بیان کر رہا اہل بیت تو ان سے محبت کرتی تھی نسل در نسل نسل در نسل ان سے محبت کرتی آئی ہیں ان مراسیوں کی بات ہے اہل بیت کی بات نہیں اہل بیت جو ہے آج بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو سے محبت کرتے ہیں اور انہی کے تاجدار جو ہیں امام جا پر رضی اللہ تعالیٰ نو برماتے ہیں والدہ نی مجھے تو امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو سے دو دفعہ جناب سوائش میں نسبت ہے دو دفعہ ایک دفعہ بھی نہیں دو دفعہ والدہ نی مرتن یہ بات جو ہے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ بلکہ جناب والا ان کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں کیوں وہ کس طرح موجود ہیں حضرت ابو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے بیٹے دو تھے محمد و عبد دو بیٹے ہیں نا اب دیکھ لیں اور محمد کا بیٹا جو ہے وہ, وہ ہے اس کا نام ہے القاسم القاسم جو ہے حضرت امام جا پرساد رضی اللہ تعالی ان ہو کی والدہ مالدہ ام پروا کے جو بالغ ہیں ان کا نام کیا تھا قاسم اب دوسری ام پروا جو امام جا پرساد رضی اللہ تعالیٰ ہو کی والدہ معلدہ ہیں ان کی والدہ جناب والا رضی. یعنی امام جا پر سادک رضی اللہ تعالیٰ کی نانی جو ہے ان کا نام اسما ہے وہ بیٹی ہیں عبد الرحمان کی عبد الرحمان بیٹا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آپ فرماتے ہیں آپ نے اسی لیے تو کہا ہے والدا نہیں ابو بکر صدیق مر رہتے آپ دیکھ لیں اس نسب نص... نامے کو وہ تو اس بات پر حالانکہ یہ بات آپ, آپ اس بات کو غور سے آپ دیکھیں ذرا فکر کریں اس بات کے پر یہ نہیں کہا کہ میں میرے نانے کا نام جو ہے وہ ہے محمد بن ابی بکر کہہ سکتے تھے نا یہ کہہ سکتے تھے تھے حالانکہ اپنا نصب نامہ جو ہے وہ ہے امام باقر کے یہ صاحبزادے ہیں امام باقر امام زین العبدین کے صاحبزادے ہیں امام زین اللہ امام حسین کے صاحبزادی ہیں امام حسین حضرت علی کے صاحبزادی ہیں یہ اپنا نصب نامہ ہے نا ماں کی طرف سے کہہ سکتے تھے کہ میرا جناب والا میرا والدہ کی طرف سے جو نصب نامہ ہے محمد بن ابھی بکر سے محمد سے ملتا ہے کہہ سکتے تھے لیکن نہیں نام لیا اس لیے نام نہیں لیا یہ بات بھی قابل غور ہے نا آپ ذرا سماج فرمائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کیونکہ محمد بن ابھی بکر جو ہیں ان کی پرورش پر والے جو ہیں حضرت علی اللہ عبید الکریم ہیں کیونکہ ان کی والدہ سے نکاح حضرت علی اللہ عبدید الکریم نے نکاح پر مالیا تھا یہ بچپن میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی ان انہوں کے پاس تشریف لے گئے تھے لوگ سمجھ دے کہ کیا ہوا ان کے نانی جو ہے حضرت محمد بن ابھی بکر سے ان کا تعلق ہے اور محمد بن ابھی بکر جو ہے وہ تو حضرت علی اور مرتدا کر رم اللہ وج الکریم کے گھر میں ہی پرورش انہوں نے پائی ہے کوئی بات نہیں یہ ایک ہی گھر ہے کہہ سکتے تھے نا لیکن نہیں خاص طور پر اس زمانے میں جب کہ حضرت امام جا پر رضی اللہ تعالی جو ہیں وہ آپ نے اس زمانے میں محمد بن ابی بکر کا نام نہیں لیا بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے اس لیے کہ لوگوں کو پتا لگ جائے ان راتدیوں کو پتا لگ جائے ان مراسیوں کو ان بد مذہبوں کو پتہ چل جائے اور تم لوگ جو ہو ہاں مخالف ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو دو طریقے سے میرے نانا ہے دو نسبتوں سے میرے نانا हाँ? اگر میں محمد بن ابی بکر کی نسبت کو دیکھوں تو پھر بھی میرے نانا ابو بکر صدیق ہے اگر اسما اور عبد الرحمان بن ابی بکر کی نسبت سے دیکھوں تو پھر بھی ابو بکر صدیق میرے نانا ہے اور یہ دو نسبتیں میری جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان سے موجود ہیں ٹھیک ہے نا یہ بات انہوں نے اسی لیے مخالفین کا منہ توڑ جواب دیا سیدوں نے مخالفین کا منہ توڑ دیا ہے لیکن مراسی مانتے کب ہیں یہ چنڈو پینے والے یہ دارو پینے والے یہ جناب والا کڑے اور جناب کیا کیا کچھ کرنے والے جو ہیں یہ مانتے کب ہیں لیکن انہوں نے, انہوں نے جو یہ پتوا دیا ہے کہ جنہوں نے البحت نظام کے ساتھ دشمنیا کی ہیں وہ ماض اللہ سما ماض اللہ جو ہے وہ جہنمی ہے اور دوسرے دوسرے کسی کو امام بنانا جو ہے وہ کپر ہے یعنی وہ ان کو کہاں سمجھتے ہیں ہاں جی یہ سب کچھ پی جاتے ہیں معلوم نہیں کیا کیا کچھ پی جاتے ہیں کبھی ان کے قریب تو ہو کے دیکھیں نا کبھی قریب ہو کے دیکھیں پھر آپ کو معلوم ہوگا اور انہی کی کتاب میں اصول کاپی میں یہ بات موجود ہے انل حسن المختار کالا کل تو عبد اللہ علیہ السلام جو علطو پتامتی تر اللہ دین کام و لمام کل تو کانا پاطمین الوین کالا وح کانا پاطمین و آپ غور پرمائے عبارت پر پھر انشاءاللہ میں اس پر تبصرہ کرتا ہوں حسن مختار سے روایت ہے کہ میں نے امام جا پرساد رضی اللہ تعالیٰ نے آپ پر قربان اللہ کے اس پرمان کا کیا مطلب ہے کہ اللہ اور جن روز قیامت یعنی قیامت کے دن تم ان لوگوں کو دیکھو کہ جنہوں جن نے اللہ پر بہتان باندھا ہے تو فرمایا اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جس نے امام نہ ہوتے ہوئے دعوی امامت کیا اور میں نے کہا خواب حضرت فاطمت انہا کی اولا سے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولا سے ہیں فرمایا ہاں انکان فاطمی اگر کہ وہ فاطمی اور علوی ہو اور پچھلے درس میں, میں نے یہ اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے اور پچھلے درس میں میں نے یہ بتلایا تھا کہ جب کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہم مانتے ہیں خلیفہ برحق حضرت علی المرتضا کر اللہ عظ الکریم کی خلافت کو مانتے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انو کی خلافت کو مانتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے تو خلافت کی ہی نہیں نا آپ نے تو خلافت کی نہیں ان کے بعد جو ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے بھی کوئی حکومت نہیں کی کوئی خلافت نہیں کی یہ بات تو یہ ثابت نہیں کر سکتے نا لیکن آپ اپنے والدے گرامی کی جگہ خلیفہ ہونے کا دعویٰ آپ نے کیا لیکن ان کے مقابلے میں انہیں کے چاچا جو ہیں انہیں کے چاچا جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کا حقدار تو میں ہوں آپ کہاں آ رہے ہیں محمد بن انفیہ رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں جناب ان کے علم کے بارے میں ان کی شجاعت کے بارے میں ان کے تقبے کے بارے میں جناب شیعہ کتب بری پڑی ہے اور چاچا بتیجہ میں جناب ہتھو پائی ہو رہی ہے ایک دوسرے پر جناب الزام تراشی ہو رہی ہے ایک دوسرے کو سچا جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حرم میں کعبہ میں جناب والا ان کے فیصلے کیے جا رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ اگر امام برحق جو تھے اس زمانے میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ تو ان کے بارے میں یہ فتوا جو ہے ان چیزوں نے دیا ہے کہ وہ جناب والا ظالم ہے اور قیامت والے دن جناب والا وہ ظالموں کی سب سے اٹھیں گے اور انہی کی بارے میں جناب آپ دیکھیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ماندا امامت من اللہ لسۃ امن جادا امام امن زما و انہ کے لیے اسلام نصیب ان یعنی وہ کہتا ہے تیسرا وہ جو, جو یہ گمان کرتا ہے کہ ان دونوں یعنی دعوی امامت اور منکر امامت میں ان دونوں میں سے دونوں میں سے کسی کا بھی اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے یعنی اسلام میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور انہی کے بارے میں اعتقادات جو صدوق شیخ صدوق نے لکھی ہے اس, کے اس میں جنابے والا یہ بات موجود ہے کال کا دیک منچ کا پی کپڑے ہی مینا لنا پا ہوا کا آپ دیکھ, دیکھ لیں اس بات کو کہ جن کو حضرت علی المرتضا کرم اللہ اللہ جو الکریم پر مارے ہیں کہ حسن حسین میری آنکھیں ہیں اور آخوں کے درمیان میں یہ ناک کی جگہ ہے اس کو محمد بن انبیر رضی اللہ تعالیٰ انو آپ فرما رہے ہیں اس ہی محمد بن انبیر رضی اللہ تعالی ان کے بارے میں یہ بتوا دیا جا رہا ہے کہ ان کے کپر میں جو شکر رہے گا وہ بھی کاپر ہے کیوںکہ انہوں نے دعوی امامت کیا ہے لوگوں نے ان کی بہت کی ہے اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں انہوں نے دعوی امامت کیا ہے اور جناب والا یہ بات تو ان کی کتابوں میں بڑے مد کے ساتھ موجود ہے جس کا, جس کا یہ لوگ انکار نہیں کر سکتے اور یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت علی المرتض کر اللہ وزال کریم کے بعد خلیفائی جو ہے محمد بن ان سے اشیا کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لو تو معلوم ہوا ان کے نزدیک یہ حضرات جو ہے نا وہ وہ جو ہے ان کو کہاں پر سمجھتے اہل بیت اظام کو دیکھو دشمنی کہاں کہاں لے جانا چاہتے تھے لیکن اتر کہاں رہی ہے کس طرف کو جا رہی ہے جن کو وہ جن کی محبت میں یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں حقیقت میں انہی پر پتوا لگا رہے ہیں اور آپ دیکھ لیں جو ہی حضرت امام زین الحابین رضی اللہ تعالیٰ کا دور مبارک گزرا تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ کا دور مبارک آیا تو ان کے سگے بھائی حضرت جی شہید رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف جو ہے دعویٰ امامت کیا ہے ان کے خلاف دعویٰ امامت کیا ہے جیسا کہ تفسیر فراتے کو پی میں یہ بات موجود ہے ان کا دعویٰ جو ہے نا وہ موجود ہے اور حضرت جی شہید رضی اللہ تعالی ان کے بارے میں کون نہیں جانتا پھر کس چن کے بھائی ہیں امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کن کے لفتے جگر ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نو کے بارے میں جناب وہ لفتے جگر ہیں اور تاریخ عائمہ میں یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت شہید رضی اللہ تعالیٰ نو کو چولی پر چڑھایا گیا تو ایک شخص نے رات کو خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت سے جس پر حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ کو سولی دی گئی تھی تکیہ لگا کے فرمارے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا وَا لِلَيْهِ رَاجُونَ افسوس یہ لوگ میرے بیٹے کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں ہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ نے دی شہادت پر تشریف لائے اور اس درخت سے ٹیک لگا کے افسوس برمائے اس جی شہید رضی اللہ تعالیٰ نے جن کو سولی چڑھانے کے بعد مکڑی نے جالا لگا کر ان کی شرمگاہ کو چھپا دیا تھا یہ ان کے کی شہادت کے بعد بھی ان کی کرامت موجود ہے اور ان کے مزاق پر دو شیر پڑے جن شیروں میں ان کی مذمت مقصود تھی تو امام جا صادق رضی اللہ تعالیٰ نے ان شیروں کو سنا اور دعا فرمائی اللہ ان شیر یہ شیر کہنے والا جھوٹا ہے تو اپنے درندوں میں سے کسی کو اس پر مسلط فرما تو وہ شخص کفا کی طرف جانے لگا راستے میں شیر جناب شیر آیا اس نے اہل بیت کو فاٹ ڈالا وہ جائے شہید لیکن یہ بات اس بات سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت ضہ شہید رضی اللہ تعالیٰ نے دعوی امامت کیا ہے اور لوگوں نے قبول بھی کیا ہے کے بڑے بڑوں نے ان کی بیت بھی کی ہے تو معلوم ہوا کہ وہ بیت کرنے والے سب کے سب جانتے تھے سب کے سب ان کے کالے منہ قیامت والے دن ہوں گے اور جو ان کے کپر میں شکر کرے وہ بھی کافر ہوں گے یہ بات ٹھیک ہے یعنی پوری اہل بیت کو جنابے والا جہنم میں ڈال دیا پوری اہل بیت کو اب دیکھ لیں یہ کہاں تک درست ہے تو میرا کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ لوگ سمجھ لیں جو بات یہ لوگ کہتے ہیں کہ امامت جو ہے منسوس میں اللہ ہے یہ جھوٹ پر مبڑی بات ہے اگر منسوس میں اللہ ہوتی تو کبھی کبھی جناب محمد بن ہے جو ہے نا دعوی امامت نہ کرتے بلکہ قبول کر لیتے کہ میرے میرے بھائی کے بیٹے کو منسوخ یہ اللہ کی طرف سے یہ مقصود ہیں ان کے مقابلے میں میں دعویٰ نہیں کر سکتا یہ بات کبھی نہ فرماتے امام زین العابدین کے مقابلے میں کبھی نہ کھڑے ہوتے امام باقر کے مقابلے میں حضرت زید کبھی جناب کھڑے نہ ہوتے تو معلوم ہوا کہ اہل بیت نظام بھی سمجھتے یہ بات جو ہے منسوخ من اللہ نہیں بلکہ رائے سے اس کا انتخاب ہوتا ہے لے کر منسوس من اللہ یہ بات نہیں ہے یہ غلط ہونے کے لیے یہ غلط ثابت کرنے کے لیے یہ حوالے دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے یہ باتیں حقیقت پر مبنی نہیں ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ تو شہید کر دیے گئے ام... امام باقر رضی اللہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ گزر گیا تو کون تشریف لائے امام جا صادق رضی اللہ تعالیٰ نو ان کے مقابلے میں حضرت حضرت زید نہیں حضرت عبداللہ اللہ نقص ذکیا جو ہیں انہوں نے دعویٰ جو ہے دعویٰ جو ہے امامت کیا ہے ہاں جی اور انہوں نے دعوی امامت کیا ہے اور پوری اہل بیت نظام نے حضرت عبداللہ اللہ کے ہاتھ پر بیت بھی کی ہے اور انہوں نے جبرن امام جا پر رضی اللہ تعالی انہوں سے اپنی بیت بھی منوائی ہے جیسا کہ اصول کافی کی جلد پہلی میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے امام جا پر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے اپنی بیعت منوائی ہے اور مروج الحب میں بھی یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے جی اپنی بیعت منوائی ہے لیکن اگر یہ بیعت جو ہے یہ خلافت جو ہے یہ امامت جو ہے منسوخ میں من اللہ ہے تو امام جا پر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک قول سماج برمائیے گا آپ جو ہیں خود کہہ رہے ہیں کس کو عبداللہ اللہ بن حسن مسنا رضی اللہ تعالیٰ کو آپ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کے ہاتھ پر تو بیعت کر سکتا ہوں لیکن آپ کے بیٹے کا بیٹے کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں کروں گا یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا انلل کی جو ہے اس میں یہ بات موجود ہے اس کی عبارت اس طرح ہے سما خرج نہ جمیان عبد اللہ علا بہتی محمد ان فقال العفر ان کا شیخ ان شیتا با یا واہ اماں ابنو کا پہ لا با ہو واہ ادا کا ہاں جی آپ کہتے ہیں ہم تمام بنی آشم کے ساتھ اکٹھے ہو کر چل پڑے حتیہ کہ جناب عبداللہ اللہ محض کے پاس آئے اور وہاں پہنچنے پر ہمیں محمد بن عبد اللہ زکیہ کی بات کرنے کی دعوت دی گئی اس کے جواب میں امام جا پر رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ فرمایا اے اللہ آپ بزرگ ہیں اگر ارادہ ہو تو میں آپ کی بات کر سکتا ہوں لیکن آپ کا بیٹا یعنی محمد بن عبداللہ خدا کی قسم میں ان کی بات نہیں کروں گا وہ اور تمہیں تمہارے حال پر چھوڑتا ہوں یہ بات آپ اس بات کو غور سے دیکھیں اگر امامت جو ہے منسوس من اللہ ہے تو جناب والا امام جا پر صادق رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا چاچا چا یہ بیعت جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو منسوخ من اللہ ہے اس کا حقدار تو میں ہوں اور میری بیت کو چھوڑ کر دوسرے کی بیت کرنے والا ظالم ہے کابر ہے اور قیامت کے دن جناب کالا منہ اس کا اٹھے گا اس کی برائیاں بیان کرتے اپنی بیت کا اعلان فرماتے لیکن امام جا پر رضی اللہ تعالیٰ نے خود جنابے والا ان کی بیت کرنے کے لیے تیار ہو گئے معلوم یہ ہوا کہ یہ بیت منفوظ من اللہ نہیں تھی اگر منفوظ من اللہ ہوتی تو کبھی اس بیت کا ارادہ نہ فرماتے اور نبز زکیہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جنابے والا ان جیسا کوئی آدمی نہیں تھا بالکل ان جیسا کوئی آدمی نہیں تھا وہ اپنی مثال جو ہے وہ آپ تھے انہیں کے بارے میں مہندی کا رقب دیا جاتا ہے انہیں کو امام مہندی جو ہے وہ پکارا جاتا ہے اور انصابے آلے ابھی تالب میں یہ بات موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، کہ امام جا پر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو ان، اس کے امام جا پر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نب سے جناب محمد بن عبداللہ کے گھوڑے کی رکاب چھان لی جہاں تک کہ وہ سوار ہو گئے کسی نے امام جا پر رضی اللہ تعالیٰ کے اس بیل پر بطور اتراج کہا اور آپ نے برمایا اے, موتر، اے موترز تجھے پر افسوس ہے یہ ہم اہل بیت کے مہندی ہیں مہندی ہیں بکالا بہ مدینہ اہل بیت ان کو اہل بیت عزام کا مہندی جو ہے اقرار دیا جا رہا ہے امام مہدی کہا جا رہا ہے اور ان کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نواز خط تباری میں موجود ہے اور انہی کے پاس ظلم حیدری تھی جن سے یہ لڑتے تھے انہی کے پاس ذلپکار حیدری تھی اور ان, ان پر تمام کے تمام اہل بیت نظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کے ہاتھ پر بیت کر لی تھی تو معلوم ہوا کہ یہ تمام اہل بیتے نظام اب ان سے میرا سوال ہے اب ان سے سوال یہ ہے کہ ہمیں وہ اہل بیتے نظام میں سے افراد دکھائیں جنہوں نے ان کی بات نہیں کی تھی. جی اور اس زمانے میں, اس زمانے میں جب جناب والا ان کی بات ہوئی تو امام جا پرساد رضی اللہ تعالی ان ہو آپ نے کیا پتوا دیا تھا یہ بات ہمیں بتلانی چاہیے نا صرف یہی نہیں ہے آپ دیکھ لیں محمد بن عبداللہ الماروف نقص ذکیا جو ہے انہوں نے دعوی جو ہے امامت کیا ہے اور چوتھے جو ہے دعوی امامت کرنے والے حضرت حسین بن علی بن حسن جو ہے وہ انہوں نے دعوی امامت کیا ہے جی اور آب آب ان کو دیکھ لیں اور پانچ میں امام علی رضا کے مقابلے میں محمد بن جافر نے دعوی امامت کیا ہے اور محمد بن قاسم نے اہل بیت نظام کی بات کر رہا ہوں نا یہ بات دوسری چھوڑ دیں معلوم ہوا کہ جنہوں نے کتابیں کی ہیں ان کو معلوم تھا یہ منسوظ من اللہ چیز نہیں ہے اور اس وقت کے آئمہ کو بھی معلوم تھا اسی لیے تو یہ انہوں نے کوئی ایسے الفاظ ادا نہیں کیے جن کی وجہ سے انہوں نے کہا جاتا کہ جناب یہ تو منسوظ من اللہ ہمارے لیے تم لوگ کہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے ہو آپ دیکھ لیں کہ محمد بن قاسم نے بھی امام علی تکی کے مقابلے میں جناب دعویٰ محمد کیا ہے یا, یا بن عمر نے امام علی تکی کے مقابلے میں جناب دعویٰ معامد کیا ہے اور علی بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ نو کے مقابلے میں دعویٰ معامل کیا ہے تو یہ تمام کے تمام اہل بیت کے سامنے دوسری اہل بیت آتی رہی ہیں تو معلوم ہوا ہے ان کا یہ کہنا ان کا یہ کہنا کہ یہ چیز منفوظ من اللہ ہے لہٰذا ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ سب کے سب غاصب تھے معلوم ہوا یہ غاصب نہیں تھے بلکہ یہ بات پایا سبوت کو پہنچتی ہے اہل بیت نظام نے نہ تو دعوے کیے ہیں عمامت کے نہ خلافت کے اور نہ اس چیز پر کبھی کاربند ہوئے ہیں نہ کبھی حکومتیں لی ہیں بعض اوقات ملتی بھی رہی ہیں ملتی بھی رہی ہیں لیکن اس کو قبول ہی نہیں کیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے ان کو چاہیے حضرت اے اے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جو سیدمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے صاحبزاد ان پر فتوا لگائے فتوا لگائے جنہوں نے اپنی خلافت منسوس من اللہ ہوتے ہوئے اپنی خلافت جو ہے حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں دے دی اور خود بیت پر مالی ان کی اگر منسوس من اللہ ہوتی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ شہید تو ہو سکتے تھے لیکن یہ, یہ بات کبھی قبول نہ کبھی قبول نہ کرتے کہ ایک چیز رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے خاص ہے اور بغیر کسی وجہ کے وہ دوسرے کو دے رہے ہیں. یہ بات حق ہے تو یہ ان کا ان کا یہ عمل اس بات پر دلالت کرتا ہے کے جناب والا انہوں نے اپنی زندگی میں جو یہ عمل کر کے دکھایا ہے وہ اس بات پر دائل ہے یہ بات منسوخ من اللہ نہیں ہے اور خلیفہ برحق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوئی ہی ہیں حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ انہو ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی ان ہیں اس لیے حق ہے کہ آپ نے وہ آیت کریمہ سنی تھی اس آیت کریمہ کے الفاظوں پر اگر آپ غور فرمائیں گے تو اس میں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ جمع, جمع کے سیزے استعمال ہوئے ہیں جیسے بہاد اللہ الذین امن منکم کم کا کمبھ کی جو ضمیر ہے جمع کے لیے ہے اور دو پر دلالت نہیں کیونکہ دو نے خلافت کی ہے نا ہمارے نزدیک دو نے خلافت کی ہے ایک سیدنا علی المرتضاکر رحم اللہ وزال کریم کی اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات تو پایا سب کو پہنچتی ہے نا دو کے لیے جمع کا کا استعمال نہیں ہوتا لاستاخ ہم ہم ضمیر بھی جمع کی ہے اور دو کے لیے نہیں ہے بلکہ جب تک یہ خلافت جو خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور خلافت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شامل نہ کیا جائے تو یہ آیت کبھی صادق ہو ہی نہیں سکتی اور شیوں کو بھی یہ خلافت اپنی یعنی سیدنا علی المرتض کرم اللہ وزال کریم کی خلافت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت صحیح ثابت کرنے کے لیے ان تینوں کی ضروری ہے ورنہ دو دو تو اس آیتے شا, ثابت ہی نہیں ہوتی لا پنا ہم کی ضمیر اس بات پر دلالت کرتی ہے پھر کمستخلا من قبل ہم یہاں بھی جمع کی زمیر ہم بالا مک نم یہاں بھی ہم جو ہے جمع کے لیے دینا اللذی دینا ہم میں بھی ہم ضمیر جمع کی ہے اور ارتدال میں بھی ہم ضمیر جو ہے جمع کی ہے اور بالائی بد الم ہوم یہاں بھی جو ہے نا جمع کے لیے ہے ممباد ہم جہاں بھی جمع کا سیگا جو ہے نا استعمال ہوا ہے یا بد نہیں لایوشری کن نہیں بدنا کو بھی دیکھیں گے تو یہ بھی جمع پر دلالت کرتا لایوشری کن یہ بھی جمع پر دلالت کرتا ہے جی اور یہ تمام کے تمام سیگے جو ہیں وہ جمع پر دلالت کرتے ہیں اور جب تک تین کی نہ مانیں گے تو دو کی ثابت ہی نہیں ہو سکتی اگر دو انہوں نے ثابت کرنی تھی تو قرآن کی کوئی آیت, آیت ایسی جو ایسی لاؤ جس میں یہ ہونا ہوما ہوم ہو ہوما ہو یہ زمیرے ہیں نا ہوا ہوما ہوم ہیما ہونا ہنا نہ یہ زمیرے ہیں نا ان بچاروں کو کیا معلوم ہے یہ زمیریں ہیں لکھ پناہ یاد کہیں سے لائے مین قبل کا لپت لائے لاہو ماں کا لپت لائے دینا ہوں ماں کا جو ہے نا لپت لائے ارتظ لاہم کا لپت لائے و لو بد لنا لاہو ماں کا لپت لائے اگر یہ ایسا کر سکتے ہیں تو پھر جناب اپنے دعوے میں ان کے پاس کچھ دم ہوگا ورنہ یہ بات اللہ کا قرآن اس بات پر شاہد ہے اور دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ ان دو کے ساتھ ساتھ وہ تین حق پر ہیں اور تین کو حق پر نہ مانو گے تو یہ دونوں حق پر ثابت نہیں ہوتے اس لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کو ان تینوں کو ماننا ضروری ہے جب تک ان تینوں کو نہیں مانیں گے ان دو کے خلاف ثابت نہیں ہوگی اگر کوئی, کوئی بال فرض یہ کہے یہ کہ جناب یہاں بھی تین ہو جاتے ہیں امام حضرت علی المرتز الکریم سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اور تیسرے امام مہندی رضی اللہ تعالیٰ بھی آئیں گے حکومت فرمائیں گے یہ بات ثابت ہے ٹھیک ہے نا یہ لوگ کہہ سکتے ہیں یہاں بھی جمع ہو جاتے ہیں لیکن ایک شرط ہے یہاں آپ نے غور نہیں فرمایا نا ایک شرط ہے ولاد ہے یہ قرآن کی آیت ہے اس میں یہ الفاظ موجود ہے کہ ان کے زمانے میں خوب امن میں تبدیل ہو جائے گا ان کے زمانے میں خواب امن میں تبدیل ہو جائے گا اب دیکھ لیں خوب امن میں تبدیل ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہوا خوب امن میں تبدیل ہوا تو فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تبدیل ہوا خوب امن میں تبدیل ہوا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تبدیل ہوا اور آپ دیکھ لیں حضرت علی المرتضا کر رم اللہ بد الکریم کا جتنا زمانہ گزرا ہے سارا لڑائی میں گزر گیا ہے جدال میں گزر گیا ہے خوف میں گزر گیا ہے اور مسلمانوں کے آپس میں قطال میں گزر گیا ہے یہ خوب میں ہی گزر گیا امن میں تبدیل ہوا نہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جتنی دیر حکومت کی ہے اور خوف میں ہی کیا امن میں تبدیل ہوئی نہیں حتہ کہ اپنے شیوں نے بغاوت کر دیا آپ کا خیمہ لوٹ لیا مال لوٹ لیا آپ کو زخمی کر دیا شہید کرنے کے جناب در پہ ہو گئے اور حضرت علی المرتضا کر رحم اللہ وزال ترین کو ان لوگوں نے شہید کر دیا معذلہ اللہ, اللہ اور امام مہندی رضی اللہ عنہ کا زمانہ یہ خوب میں امن میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ بھی جھوٹ پر مبنی بات ہے ان کے بقول جو ہے حضرت حسن عسکری رضی اللہ عنہ کے ساتھ دادی ہیں امام مہندی رضی اللہ تعالیٰ ہم امام مہندی رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں لیکن ان کو نہیں مانتے جن کو شیعہ مان رہے ہیں یہ بات آپ سے نشین رکھیں اگر ان کا زمانہ خوف امن میں تبدیل ہو گیا تو پھر غار میں کیوں چھپے بیٹھے ہیں بھائی کیوں؟ خوف میں خود مبتلا ہے نا ایزیلی ابھی تک باہر نہیں آ رہے یا ان بچاروں کو کچی وغیرہ نہیں دی اس لیے وہ باہر نہیں آ رہے اگر ان کا زمانہ خوب امن میں تبدیل ہو گیا ہوتا تو باہر تشریف لے آتے اگر نہیں ہوا یہ بات سچ ہے نا نہیں ہوا تو اسی لیے چھپے بیٹھے نا یہ ننگے ہیں یہ چھپے بیٹھے ہیں تو معلوم ہوا تینوں کا زمانہ جو ہے خوف امن میں تبدیل نہیں ہوا بلکہ خوف, خوف ہو بھی رہا ہے تو لہٰذا اس آیت کو ثابت صحیح سچا ماننے کے لیے وہ تینوں زمانے جو خوف امن میں تبدیل ہوئے ماننا پڑے گا ورنہ سب کچھ گیا تو انشاء اللہ اس موضوع پر ابھی تو میں نے خلافت حقہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی خلافت پر بات نہیں کی ابھی تو میں نے اہل بیت اظام کے وہ نفوس قدسیہ جن کے مقابلے میں دوسروں نے خلافت جو ہیں ان کی آلات زندگی بیان نہیں کی ایک دو کی بیان کی ہے تو یہ سب میرے پیش نظر ہے میرے سامنے موجود ہیں اور میں ان, ان چیزوں سے واقف ہوں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں فضائل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کروں خلافت بیان کروں گا انشاءاللہ ان کی کتابوں سے تو حق ہوگا اور ان کی خلافت حق اس لیے یہ ہے کہ حضرت علی المرتضا کر رحم اللہ عظ الکریم نے اپنی امامت کا دعویٰ نہیں کیا اپنے من اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ ان کی کی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ بزدلی سے اور بوجھدلی سے جناب والا اور جھوٹ سے پراڑ سے مکاری سے انہوں نے بیس کر لی تکیے یہ کا یہی معنی ہے نا تو انہوں نے ماد اللہ سما یہ حضرت علی المرتضا الم اللہ علیہ الکریم پر بہت بڑا بہتان ہے آپ شیر خدا ہیں شیر خدا ہیں شیر خدا کو ایسی ایسی ایسی باتیں ان کی طرف منصوب کرنا یہ تو شرم کی بات ہے تو گرامی قدر ایک طرف اہل بیت عزام ہے اور دوسری طرف یہ مراسی میں تو مراسی کہوں <تصفح> نے پاکستان میں کثرت سے مراسی تعداد جو ہے نا وہ اس کام کو زیادہ جناب انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اللہ تعالی ایسے مراسیوں سے ہمیں بچائے اور اہل سنت و جماعت جو ہے ان کو صحیح معنوں میں اہل بیت عزام کا خادم بنا ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر حضرت ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا تو کیا کہتے ہیں آپ نے جو ہے تو اسپیچ کی ہے ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے علم و عمل و میں برکتہ فرمائے جزاک اللہ خیر حضرت ایک جب حضرت ابو بک شریق رضی اللہ تعالان عنہ جب مسند خلافت پہ آتے ہیں لیکن حضرت علی رضی آن دا اسپاٹ اسی وقت بیت نہیں کرتے بلکہ کچھ جگہ پہ آتا ہے کہ چالیس دن کا وقفہ یا کچھ جگہ پہ چند مہینے آتے ہیں اس کے بعد انہوں نے مطلب ان سے بیعت کی یا کچھ عرصے بعد اس وقت نہیں کی تھی تو اس کی ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ راہ وہ سب تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اگر راضی ہوتے تو اس وقت آ کر بیعت کر لیتے اور دوسری ایک بات میں نے پڑھی تھی سنی بک میں ہی آ, میراسی جس کو عام زبان میں اور رفعام میں ڈم کہا جاتا ہے جو گانے بجانے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا جو بدسل ہوتے ہیں اصل میں جس کو شاہیر کہتے ہیں پرشتو میں کہتے جو جو لوگ بدسل ہوتے ہیں اصل میں اس سے مراد وہی ہوتا ہے جو <coughs> تو اس طرح ایک بات میں نے اور بھی پڑھی تھی کہ یار حضرت وہ سدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کر چلے گئے تھے باہر صحابہ میں انصار مہاجرین کے بیچ میں وہاں پر جو ہے تو پتہ نہیں جی یارہ کون ہے یہاں مجھے تو نہیں پتہ جی یارہ کون ہے پوچھنا پڑے گا مجھے کہیں باہر جا کر اعلان کرنا پڑے گا تو اگر کی یہ زیادہ تو پھر ہم جا کر ڈھونڈ لے گے جی یہ کون ہے جناب سم ایٹی ایڈمنٹ میں تو کیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک سوال یہ کرنا تھا کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کیا سجدہ جائز ہے کیونکہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں پہ تعداد جو ہے وہ زیادہ تر ہیں یا ہی ہیں وہ مسجد میں جب آتے ہیں تو وہ چاہے وہ مغرب کے وقت سے پہلے آئیں تو آ کے تحیت المسد پڑھتے ہیں اور وہ اصرار کرتے ہیں کہ آپ بھی پڑھیں میرے خیال سے تحیط المسد جو ہے یا کوئی بھی سجدہ جو ہے وہ جب تک کہ مغرب کی اذان نہ ہو جائے تب تک کوئی سجدہ نہیں ہوتا اس کے متعلق پتہ کرنا تھا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے کہ مگر اصر کی نواز پڑھنے کے بعد شیزہ جائز ہے کہ نہیں یہ بتا کوئی بتا سکتے ہیں پلیز آ جائیں آج. جی السلام علیکم و اللہ عمران بھائی آپ حیروم میں جناب کے کئی معاملات آ گئے ہیں تو آپ کہاں پہ چلے جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں حضرت آپ کہاں پہ غائب ہو جاتے ہیں سدائے رضا بھائی دیکھیں حضرت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں تو جو ہے تو اثر بہت جو حضرت آغاز حضرت جواب فرمائیں گے انشاءاللہ شاء السلام علیکم السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میری آواز عاریف ایک بات کو نشین رکھے میں انشاءاللہ اس کے متعلق کوشش کروں گا کہ جو حدیث وارد ہیں میں آپ کے سامنے ٹھیک ہے نا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تین وقتوں میں سجدے کی ممانت ہے تین وقت جو ہیں اوقات ممنوع تین ہیں ایک جو ہے سورج نکلنے کا وقت ہے دوسرا زوال کا وقت یعنی زہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تیسرا سورج ڈوبتے وقت یہ تین وقت جو ہیں یہ اوقات ممنوع ہیں جیسا کہ گلو المرام گل میں ہے مسلم شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے حضرت اقبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو تین اوقات میں نماز پڑھنے یا مردوں کو دفن کرنے یعنی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا ہے جب سورج نکل رہا ہو جہاں تک کہ نکل کر بلند ہو جائے اور جب زوال کا وقت ہو جہاں تک کہ سورج ڈل جائے اور جب سورج غروب کے قریب ہو جہاں تک کہ وہ غرغب ہو جائے یہ تین اوقات جو ہیں وہ ممنوع ہیں ان اوقات میں کوئی نماز جائز نہیں حتیٰ نماز جنازہ بھی جائز نہیں ٹھیک ہے اور دوسرا اسی طرح ان وقتوں میں سجدہ تلاوت بھی جائز نہیں البتہ اثر کی نماز جو ہے وہ سورج ڈوبنے سے پہلے اگر کی, اثر کی کسی کی نماز جا رہی ہے لیکن اتنا وقت ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ ادا کرے تو کر سکتا ہے ایک دوسری عدیش ہے جو بخاری شریف کی جلد پہلی میں یہ بات موجود ہے کہ جو شخص سورج کے غروب ہونے سے پہلے اثر کی ایک رکاج پالے تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز مکمل کرے اور ایک بات دوسری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پات بخاری شریف اور مسلم شریف کے حوالے سے عرض کرتا ہوں بخاری کی جلد پہلی میں ہے مسلم کی بھی جلد پہلی میں ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یعنی جب صبح کی آپ نے فرض پڑھ لیے تو اس کے بعد کوئی نماز نہیں جہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے اور اثر نماز اثر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کے سورج غروب ہو جائے یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے اب جو لوگ جو ہیں اب جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ تحیت المسجد پڑھنا جائز ہے معلوم نہیں وہ کہاں سے دلیل لاتی لیکن یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اثر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں اور فجر کی نماز کے بعد بھی کوئی نماز نہیں اور آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا جو لوگ یہ کہتے ہیں تحیط المسجد پڑھنی ہے حتیٰ کہ وہ غروب شمس کے وقت جو ہے اس وقت میں نے دیکھا ایک نہیں ہزاروں بار دیکھا ہے اس وقت جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی آ کے تحیط المسد جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کر دیتی حالانکہ وہ سراسر ہے اور ظلم ہے دین میں کیونکہ جن کاموں سے نبی رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان کاموں سے رک جانا چاہیے اور یہ تھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے اور اسی کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے حضرت ابو حرحر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ان دونوں اوقات میں نماز پڑھنے کی ممانت جو ہے اے اے ان, کے ان سے یہ حدیثیں جو ہے نا مروی ہیں آپ اس کے لیے آپ بخاری شریف اور مسلم شریف کو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر دیکھیں گے تو ان سب اضرا سے آپ, آپ کو روایتیں مل جائیں گی اور ایک اور بھی روایت ہے حضرت امیر معابی رضی اللہ تعالیٰ سے وہ اپنے زمانے کے کچھ لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تم لوگ اثر کے بعد نماز پڑھتے ہو حالانکہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جو ہے وہ اختیار کی ہے ہم نے حضور علیہ اللہۃسلام کو یہ دو رکھتے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا جب نماز اثر کے بعد تو رکھتے اور فجر کی نماز کے بعد سورج شروع ہونے سے پہلے سنت فرجر بھی جائز نہیں یہ بھی آپ یاد رکھیں یہ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے بخاری شریف میں موجود ہے حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ایسی روایت موجود ہے کہ ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے فجر کی دو راتیں نہ پڑی ہوں وہ انہیں سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھے یہ ترمدی شریف کی جلد پہلی میں یہ روایت موجود ہے ٹھیک ہے اور ان تمام روایات سے یہ بات جو ہے ثابت ہوتی ہے کہ اثر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں تو صبح کے فرض ادا کرنے کے بعد بھی کوئی نماز نہیں اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمل شریف جو ہے نا وہ کیا ہے جو لہلت التاریخ کے واقعہ سے مشہور ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل شریف اس طرح ٹھیک ہے. ہے جی تو میرا خیال ہے اتنا کافی ہوگا اور دو چار منٹ کے لیے میں غائب ہوں یہاں سے پھر انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر خیر سلام علیکم جی السلام علیکم حضرت اسی پہ میرا ایک سوال ہے کہ مطلب جو تین وقت منع کیے گئے ہیں سورج کے نکلنا سورج کے ڈوبنا یا زوال کے وقت وہاں اس وقت کوئی مطلب جو ہے تو نہیں کرنا چاہیے جی جی حضرت ہیں بالکل مطلب جب وہ آئیں گے آپ سے ایک سوال کر لیتے ہیں مطلب رضوان بھائی تو چلے چلئے آپ سے بات کر لیتے ہیں سزائے رضا مدینہ بھائی آپ تو ہیں نا ماشاءاللہ سے کئی معاملات میں آپ کی بڑی گہری نظر ہے اور یہ تو بچوں والے معاملات ہیں آپ کے سامنے تو جناب افسر کی نماز تو مغرب سے ایک گھنٹہ ڈیڑھ مطلب ہمارے ہاں تو تین دن جو ہے تو مختلف مسائل مختلف ٹائمنگز ہوتی ہیں تو جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو مغرب کے وقت میں تو م... سم ٹائم تو ایک گھنٹہ ہوتا ہے گرمیوں کے دنوں میں تو کافی زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے حضرت تو اس کے درمیان کچھ علما کہتے ہیں کہ نہیں آپ کزاں نمازیں پڑھ سکتے ہیں ایک ہی بات ہو گئی تو جو گھنٹہ کا یا گھنٹے کا بھی مطلب ٹائم ہوتا ہے مغرب میں بلکہ گرمیوں میں تو وہ اور زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دو گھنٹے یا ڈیڑھ گھنٹے میں ہم تو کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے کوئی سڈے میں نکل کہ غروب کے وقت تو ابھی ہونے میں گھنٹہ ڈیڑھ دو باقی ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں کبھی انشاءاللہ فارغ ہوں تو تھوڑی اس کی وضاحت کریں دوسری وہابی اگر جو ہوتے ہیں یہ مسجد میں جب آآ آآ مغرب کی اذان ہو جاتی ہے مغرب کی اذان کے بعد فرضوں سے پہلے دو رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں لوگ مطلب مغرب کی اذان کے بعد فرض نماز کھڑے ہونے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھتے ہیں پتہ نہیں کون سی نمازیں پڑھتے ہیں تو اس پہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی پڑھا کریں اس کی تھوڑی آزاد کریں السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے ایک حدیث پاک سن لیجیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے رابی حضرت ابی ابیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں آپ نے ارشاد فرمایا میری امت بلائی پر رہے گی ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے میری امت بلائی پر رہے گی یا یہ فرمایا فطرت اسلام پر رہے گی یہ دونوں الفاظ موجود ہیں جب تک وہ لوگ مغرب میں تاخیر نہیں کریں گے مغرب میں تاخیر نہیں کریں گے ابو داود شریف جلد پہلی میں موجود ہے معلم یہ اس وقت تک جب تک یہ بلائی پر کب تک رہیں گے جب تک مغرب میں تاخیر نہیں کریں گے اور اسی کے ساتھ ابو دعوی شریف کی دوسری ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مغرب سے پہلے دو رقطوں کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا آپ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کسی کو بھی یہ دو رکھتے پڑھتے نہیں دیکھا ابو تعی شریف جلد پہلی ہاں جی اس میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ فیل نہیں ہوتا تھا یہ فیل بیدت ہے راشدین حضرت فاروق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور نماز مغرب سے پہلے کوئی نفل نہیں پڑتے تھے بلکہ نماز مغرب ہی ادا کیا کرتے تھے جیسے کانز شریف میں ایک yeah, yeah, جی تو uh, آثار امام, امام محمد رحمت اللہ علیہ میں یہ بات موجود ہے اور آپ نے سوال کیا جی فجر کا ٹائم کون سا افضل ہے فجر جتنی تاخیر سے پڑی جائے وہ افضل ہے جتنی تاخیر سے پڑی جائے وہ افضل ہے yeah, جی. فجر تاخیر سے پڑھنا جو ہے نا افضل ہے تو آپ نے کہا جی اثر کے بعد اتنا ٹائم ہوتا ہے جتنا جو ہے بہت زیادہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ٹائم ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ قزا نمازیں پڑھنی جائز ہیں یا نہیں اثر کے بعد جی ماشاءاللہ ایک بات یاد رکھیں میں فتوا تو نہیں دیتا فتوا نہیں دیتا مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہیں غلط فتوا دے دیا تو پکڑا جاؤں گا ایک بات یاد رکھیں جس کے ذمے قرض ہو صاحب قرض جو ہے اس پر زکات فرض نہیں ہے ایک آدمی نے ایک لاکھ روپیہ قرض دینا ہے اور اپنے پاس تھوڑی کوڑی بھی نہیں ہے تو وہ جناب پھر زکاط دیتا رہے تو اس کی زکوۃ قبول ہوگی نہیں ہوگی نا اور اگر وہ صدقات کرے تو صدقات کرنا اس کے ذمے نہیں ہیں اب بات یہ ہو رہی ہے کہ کوئی آدمی اثر کے بعد نفل پڑے نفل پڑھنے کی بات ہو رہی ہے اور نفل پڑنے والا وہ آدمی ہے جس کے اپنے ذمے قرض نمازیں موجود ہے قرض جو ہے کسی وقت بھی ادا کیا جا سکتا ہے قرض جو ہے وہ کسی وقت بھی ادا کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے سب سے اچھا یہ ہوگا کہ آپ پہلے قرض ادا کریں پھر فرض ادا کریں پہلے قرض ادا کریں پھر فرض ادا کریں یہ آ... سب سے اکثر کام ہوگا اور یہ فرض نمازیں معاف نہیں ہوں گی معاف نہیں ہوں گی ان کا حساب دینا ہوگا آپ حضرات اگر بہتر سمجھیں تو نوافل کی جگہ یہ فرض نمازیں ادا کریں تو زیادہ بہتر ہوگا مجھ سے بہتر جو ہے نا اس مسئلے میں یہ صدائے صدائے رضائے عمران بھائی یہاں موجود ہے نا میں تھوڑا سا جو ہے نا پانی پینا چاہتا ہوں عمران بھائی موجود ہے نا جی آپ ہاتھ ریز پر آپ اس پر روشنی ڈالیں جی تو انشاءاللہ یہ مجھ سے بھی بہتر روشنی ڈالیں گے اور کوشش کریں کہ جن کے ذمہ فرض نمازیں باقی ہیں وہ اپنی فرض نمازیں ادا فرمائیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم سلام علیکم وہ کیا ہوا ہے کہ صدای رضا بھائی وہ جو آئے تھے نا ہمارے ڈی جے بھائی جو سوال پوچھے تھے انہوں نے ہمیں جو ہے نا وہ پرائیویٹ میں انوائٹ کیا کہ جی وہ وہاں پہ دو بابی ہیں وہ بات کرنا تو وہ وہاں پہ ہم نے ایک مطلب دس منٹ ہی بات کی تو واپس آپ روم ہی چھوڑ کے بھاگ گئے اب اس کو یہ اسلامی ایجوکیشن سے ریفرنس دیا تو کہتے ہیں وہ روم ہی چھوڑ کے چلا گیا اب روم میں نہیں آیا اب اس کو پی ایم کر رہا ہے کہ میں کل وہ جو, وہ جو مجھے واب نہیں شیخ جس نے وہ شیخ یاسین کے ساتھ بدت کے اوپر مناظرہ کیا تھا کہہ ہے میں کل اس کو لے کے آؤں گا لابق محد یا کہتے میں کل اس کو لے کے آؤں گا تم لوگوں نے میں نے بولا ٹھیک ہے اس کو بولو کہ پہلے تم نے جو ہے وہ جو ڈبیٹ سیٹ کی نا شیخ یاسین کے ساتھ پہلے وہ تو کرو ہے تمہیں یہاں پہ جناب پڑی ہے تو کل اگر یہ آیا نا تو اس کو ہم نے بولنا ہے کہ تم نے پہلے تم ایک ڈیبیٹ سے باغے ہوئے ہو تم نے بلت کے اوپر کی تھی ڈیبیٹ اس کے بعد تم نے کہا تھا کہ جو شیخ ہاں شیخ اسرار کے ساتھ جو ہے تو وہ تم وہاں سے باغے ہوئے ہو تو پہلے وہ ڈبیٹ کرو تو پھر آگے جناب جو وہ چلیں گے یار دیکھیں اب وہ جناب آپ نے بڑے بڑے جو ہے وہ مرغیوں کو لے کے آ رہے ہیں یار دیکھیں یار یہ تو بڑی جاتی ہو جائے گی یار تو باہر آ جائیں سدائے ردھائی وہ بات جو ہے نا بڑا میں گیا روم میں تو بڑی جناب باتیں کر رہے تو میں نے اوپر آ کے پانچ چھ منٹ کی میں نے بات کی روم ہی چھوڑ کے چلا گیا وہاں واپس السلام علیکم و اللہ تعالی وبرکاتہ جناب میں بھاگا نہیں تھا اصل میں گیا تھا تو رضوان بھائی آپ گھبرا کیوں رہے ہیں یا یہ چلے گئے رضوان بھائی روم میں نہیں ہے یہ بھی بھاگ گئے ہیں روم میں رضوان بھائی گھبراہ کیوں رہے ہیں میں نے آپ کی تصویر دیکھی ہے آپ دی وڑے بھی بڑے والی ہیں آپ بھی گھبرائے اپنی تصویر دکھاتیجیے گا اس کو بھائی میں بھی گجر ہوں کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوں سہیے اپنی تصویر دکھا دینا ان کو آ جائیں عمران بھائی ایک سوال ہے آپ سے آزاد ہے نا سوال کرنے جانا میں پھر کیا چیز ہو سکتا ہوں آ جائیں ذرا السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ رضوان بھائی وہ ان کا بڑا سا مولوی آئے گا تو موٹی گردن والا ہوگا تو موضوع کیا ہوگا موضوع کیا ہوگا یہ سب سے پہلے بات تو یہ ہے نا موضوع کیا ہوگا سب سے پہلے یہ معلوم ہو موضوع کیا ہوگا تو یہ جناب ان کا اگر موٹا سا مولوی ہوگا تو میں پتلا سا کام گا تو کوئی بات نہیں نا کیا بات ہے یہ کیا بات ہے یہ ان کے اما ابے کے وسیلے سے اس کو پیدا کر سکتی ہے تو ہم بھی بات کر سکتے ہیں جناب کیوں نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے جناب یا ہائی اڈے سے پیدا ہوا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں آج میں نے رضوان کی گفتگو سنی ہے رضوان ہی بات کریں رضوان ہی بات کرے اس پر جتنی آیتیں وسیلے پر ہیں وہ موجود ہیں انشاء اللہ اس پر بات ہو کوئی بات نہیں یہ تو کوئی بات نہیں معمولی بات جی؟ تو سوال معلوم نہیں کون کر رہا تھا کہ فجر جو ہے اس کا ٹائم کون سا افضل ٹائم ہے تو نسائی شریف میں اور ترمزی شریف میں یہ ابھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو خوب اجالے میں پڑا کرو اور یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کیونکہ وہ وقت زیادہ افضل ہے ایک تو میں مائک چھوڑ رہا ہوں بس میں رضوان کی بات سنوں گا یہ کیا فرماتے ہیں پھر پھر انشاءاللہ چند منٹوں کے گا میں ابھی بہت مشکل سے بیٹھا ہوا ہوں دستوں بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں جو ہے وہ ہمارے جیسے جاہلوں کے لیے کیسے کیسے اپنے مولیوں کو ڈون کے لا رہے ہیں بات یہ ہے کہ ہمارے ایک ہیں وہاں پر یو کے میں شیخ یاسین وہ بھی بالکل بچے میں آپ کو ابھی وہ ان کی ویڈیو دیتا ہوں ان کا ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیبیٹ ہوا تھا ٹھیک ہے اب بدت کے اوپر تو وہاں پر ایک اور ہیں شیخ اسرار ہیں وہ بھی بالکل ابھی یاگ ہی ہیں تو ان کے ساتھ بھی جو ہے نا تو وہاں پر جو ہے نا یہ جب یہ مطلب بدت کے اوپر انہوں نے یہ شیخ ان کا جو دمش ہے یہ تو کافی مطلب ہے اس کی کافی مطلب پٹائی شائی کی تو انہوں نے کہا جی آپ اور انہوں نے کہا کہ اور اس نے جو ہے نا جب ڈیبیٹ تھا اور اتنا تو اس نے کہا کہ ایون جو انبیاء ہیں نا وہ بھی گناہ کر سکتے ہیں تو وہاں پر شیخ اثرار تھے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اس کے اوپر چیلنج کرتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ڈیبیٹ کرو ٹھیک اس نے کہا جی میں کروں گا اور جو دوسرے تھے شیخ یاسین ان کے ساتھ اس کا طے ہوا تھا کہ یہ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرے گا تو کے اوپر اب یہ ان کو کالیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ جناب وہ آتا ہی نہیں ہے وہ ڈیبیٹ کے لیے نہیں آتا وہ ایک بار میں جو ہے وہ میں رہتا ہوں لنک یہ پورا جو ہے وہ سنی تریک بھائی کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے انہوں نے یہ اس کو لیکن یہ انگلش میں ہے تو میں آپ لوگوں کو لنک دیتا ہوں آپ اس میں دیکھ لیں کہ وہ بےچارے بالکل مطلب بچے سے ہیں اور اس کی کیسی پٹائی کر رہے ہیں تو یہ میں آپ کو دیتا ہوں یہ والے ہیں اہاً اہاً اہاً تو اس کی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک تو اب وہ ان سے جو ہے وہ مطلب ہوئے تو اب جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ اس میں آپ کو جو ہے نا ان کی ڈیبیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بات ہے تو آ جائیں جی میں یہ جو ہے آپ کے لیے میں چھوڑتا ہوں لشکر خان کیا بات ہے جی یار ماشاء نام صحیح ہے آپ کا لشکر خان سمندر خان دریا خان ہلو السلام علیکم بہت شکریہ موقع دینے کے لیے ماشاء uh, اللہ بہت زبردست باتیں ہو رہی ہیں اور بہت کچھ جاننے کے لیے مل رہا ہے ایک تو اردو کمزور ہے اگر کچھ تھوڑا سا گرامیٹکلو پرابلم ہو تو پلیز معاف کیجئے گا uh, یہ حضرت فرما رہے تھے کہ جو قرض لے اس پہ کوئی صدقہ کا یہ نہیں ہوتا ہے تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا میں نے یہاں پہ بینک سے لون لیا ہے فائیو ایئرز کے لیے پہ فار ایگزامپل پر منتھ میں نے چالیس یا پچاس پاؤنڈ دینے ہوتے ہیں حالانکہ میں کما بھی رہا ہوں ساتھ لیکن پانچ سال تک میں بینک کو پچاس پاؤنڈ دوں گا تو کیا میرے لیے بھی یہی وہ ہے کہ میں بھی صدقہ کا زکات میرے لیے بھی معاف ہے یا میرے لیے معاف نہیں ہے وہ تو اس کے لیے اگر کوئی روشنی اسپیٹ ڈالے تو بہت مہربانی ہوگی much. سلام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بینک سے قرضہ لیا ہے ٹھیک ہے نا آپ ہاں ہاں یا نام ہے آپ یس اور کن شرائط پر لیا ہے کیا سود کی شرائط پر کے اتنے لوں گا تو اتنے دوں گا جو شرن اس کی سود کی حرمت جو ہے وہ قرآن سے خاص ویسے ایک کھیل جو ہے نا وہ صحیح نہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک مثال دیتے ہوئے مثال میں نے کیا دی تھی کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے یعنی دس سال جو ہے وہ نمازیں نہیں پڑی فرض کر لو ایک آدمی یعنی بالغ ہونے کے بعد دس سال تک نمازیں نہیں پڑھتا رہا دس سال کے بعد اس کو اللہ نے ہدایت دی ہے تو اس نے نمازیں شروع کر دی ہیں اب اس کے لیے یہ ہے کہ بجائے اس کے وہ کثرت سے نوافل ادا کرے بلکہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنا باقی قرضہ جو ہے جو اس کے پیچھے کیونکہ فرض ادا ہو جائے تو وہ فرض ادا ہو تو ٹھیک ہے نہ ہو تو وہ قرض باقی رہتا ہے یعنی ہر صورت میں اس کو ادا کرنا پڑتا ہے جیسے قضا نمازیں قزا قرض سے ہی بنا نکلا ہے نا اس لیے یہ مثال میں نے دی ہے تو آپ اگر صاحب استطاعت ہیں اپنے کاروبار کے لیے قرضہ لیا ہے وہ ایک دوسری چیز ہے ایک یہ اس آدمی کی مثال ہے جو مفلس ہے اور مفلس ہونے کے ساتھ ساتھ یعنی اس کے پاس اپنے پاس کچھ نہیں لیکن وہ صدقے کے لیے قرضہ ادا نہیں کرتا تو صدقہ کرتا رہتا ہے یہ بات دوسری بات ہے تو آپ کا جو فیل ہے آپ کو علماء کرام سے یہ پوچھنا چاہیے کہ میں نے جو قرضہ لیا ہے یہ بھی صحیح ہے کہ نہیں اگر صحیح ہے آپ کی مالی حیثیت دیکھی جائے گی کہ مالی حیثیت آپ کی کیا ہے تو پھر اس پر آپ کا آ, آ, آپ پر کوئی حکم لاتی ہوگا اس کے لیے آپ ماشاءاللہ ہمارے مفتی ارون صاحب تشریف لاتے ہیں ان سے اس وقت میں تشریف لائیے گا وہ انشاءاللہ شاء اللہ جواب دیں گے جی؟ کیونکہ اس مسئلے میں, میں میں تھوڑا سا جو ہے نا میں لوز ہوں میں خود ہی اس سے ہوں ایسے مسائل بتلانے سے کہیں میں خود نہ پکڑا جاؤں کیونکہ میں تھوڑا شدت پسند ہوں میرے اندر لچک نہیں ہے تو اس وجہ سے میں ایسے مسائل بتلاتا ہی نہیں ہوں میرے نزدیک تو وہ قرضہ لینا ہی نہیں ہے بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے قرضہ لینا جائز نہیں جو سود کی شرائط پر لیا جائے وہ دوسری روزی کو بھی ہم کر دکھاتا ہے اسی لیے خاموش رہتا ہوں ایسے نہیں علیکم جزاک اللہ خیر رحمتہ ماشاء اللہ ماشاءاللہ حضرت <عزرت> ہمارے پٹھان بھائی ہیں دوسرے ان روم میں آتے رہتے ہیں سننی ہیں اور سنا جناب ایک ایک صاحب آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں وہ سدائے رضا صاحب مگر میں آف لائن ہی ہو گئے ہیں وہ حضرت تو اللہ تعالیٰ رحم کرے آپ کہاں کرنا وکیق صاحب آپ رات تین چار بجے آن لائن ہوتے ہیں جب لوگ سو جاتے ہیں یہاں پر ریگارڈنگ اے پلے ہوتے تب آپ اس کا آن لائن ہوتے ہیں آپ نے اچھی مطلب مذاق شروع کیا ہوا ہے یہ اچھی گپ شپ نے مطلب... نہیں نہیں یار چھوڑیں ناج... نا میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں نا آپ لوگوں کو میں خاموش ہوتا ہوں لیکن میں دیکھ رہا ہوتا ہوں آپ کی چار دیکھ رہا ہوتا ہوں جناب آ جائیں سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چل ہے بھائی ایسے ہی بس لگے ہوئے ہیں موجن بھائی عمران بھائی آ, حالات ایسے ہیں کہ بس مت پوچھیں اصل میں میں لشکر خان صاحب کے لیے یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ یہ مسئلہ ہمارے ساتھ بھی ہے ہم یہاں امریکہ میں ہیں اور سارے مقروض ہوتے ہیں زیادہ کاروبار کے لیے گھر کے سلسلے میں بینک کے تو مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے یہ مسئلہ پوچھا تھا تو آپ نے یہی بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا اس کو قرض نہیں کہتے لشکرا اس لیے کہ جیسے کہ آپ اور ہماری پیمنٹ جو ہے وہ فکس جیسے آپ نے کہا کہ ہماری پیمنٹ جو ہے وہ پچاس پاؤنڈ ہے مہینے کی جبکہ آپ چاہیں تو وہ آپ دو سو پاؤنڈ تین سو پاؤنڈ چار سو پاؤنڈ بھی پے کر سکتے ہیں لیکن آپ وہ پے نہیں کرتے بلکہ وہ پچاس پاؤنڈ ہی رکھتے ہیں تو اس لیے وہ پھر زکوات کے معاملے میں وہ معاملہ جو ہے نا وہ آپ کا نہیں بنتا کیونکہ کہ آپ کی تو لون چلے پانچ سال کی ہے لوگوں کی لونیں تیس تیس سالوں کی ہوتی ہیں اور جو بڑی بڑی انڈسٹری والے ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے کہ چالیس چالیس سال پچاس پچاس سال کے لیے کروڑوں روپے کی لون لیتے ہیں اور اچھا خاصا منافع کماتے ہیں لیکن وہ اپنا قرض ادا نہیں کرتے بلکہ وہ قرض ذرا آدھا ہوتا ہے تو پھر قرض لے لیتے ہیں تو اس حساب سے جو ہے نا وہ یہ جو ہے یہ معاملے کی وجہ سے ہم شرعی مقروض نہیں کہلائیں گے تو اس کی وجہ سے یہ کہ زکات جب ٹائم آئے گا تو ہمارے پاس اتنا بھی مال ہے یا جتنا بھی سونا ہے یا جتنی بھی اپنی انوینٹوری ہے بزنس کی اس کے اوپر ہمیں زکاط نکالنی پڑے گی یہ مفتی صاحب نے زکوٰۃ کے دنوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان فرمایا تھا یہ رمضان کے دنوں میں یہ زکوٰ کے بڑے مسائل اٹھے تھے اور الحمد للہ بڑی مطمئن کیا تھا اگر بسم رضا صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں مسجد میں گیا تو یہ بات میں نے پہلے بھی سنی تھی میں نے اس پہ دیا کہ یہ لوگ کہتے کہ قزا نماز نہیں ہے اب ہوا یہ کہ وہ ایک دیوبندی صاحب تھے وہ کوئی وہابی صاحب نے ان کو بتایا کہ نماز کی قزا نہیں ہے تو اسی طرح ایک بھی مجھے ایک اپنے جو تھے وہ وہابی صاحب سے انہوں نے مجھے بھی کہا تھا کہ جو نماز ہے نا وہ ادا ہی ادا ہے اس کی قزا نہیں ہے جو چھوٹ گئی وہ گئی تو غلط یہ کہ ذرا اس معاملے میں یہ کہ ہمیں اتنا تو پتا چلتا ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرض کی نماز کا جو معاملہ ہوا تھا کہ آپ نے اسے دوبارہ دوہرایا تھا اس کا ٹائم نکل جانے کے بعد ادا کی تھی اور اس کو قضا کی تھی تو یہ دلیل ہے ہمارے پاس لیکن یہ وہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جو فرض نماز ہے اس کی قضا نہیں ہے تو ذرا اس پہ یہ ہے کہ آپ بتائیں تو یہ ذرا یہ ہے کہ آپ اس پہ اگر موقع ملے تو کبھی ذرا ابھی آپ بہت تھک گئے ہیں تو باہر میں یہ ہے کہ اب تو وہ نہیں رہتا لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ اٹھ رہا ہے اور پھر میں نے اس وہبی سے یہ سوال کیا تھا کہ تو پھر تم نے نماز کیوں قزا کی فجر کی فجر میں تم نے اٹھ کے نماز کیوں نہیں پڑی اپنے کام پہ جب تم ہو تو وہ اچھا جی تو موجن بھائی انشاء اللہ تو بد دعا کریں اللہ دے ہم اپنی نانی سے نا بچپن میں میں آپ کو کہانی سنا ہوں آپ کو ہے کہ میں اپنی نانی کے پاس جاتا تھا کہتا ماں ایک روپیہ دو نا شام کو ختم ہوتا نا تو جیب خرچی کے لیے روپیہ مانگنے کے لیے نانی کے پاس جاتے کہتے نانی نانی ایک روپیہ دو ایک روپیہ دو تو کہتی اللہ دے <laughs> آپ کے لیے بھی یہی سوال ہے <laughs> اللہ دے <laughs> <tobhai> <الله تارا." tobhai> تو بارہ انشاء اللہ تھا تو وہ یہی مقصد جو ہے ابھی اب میرا خل تھوڑا بہت ہمیں اس پہ معلومات ہونی جو قزا کو کیوں اس کا ڈینائی کرتے ہیں یا کیوں اس کو منع کرتے ہیں کہ قزا نہیں ہے جب قزا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو نماز ہے اس کو ادا کرنا ضروری ہے اور اصول تو یہی حکم ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے لیکن انسان بعضوں کا جیسا آپ نے بتایا کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور پھر کو ہدایت ملتی ہے تو کافی عرصے کی نمازیں چھوڑ چکے ہوتے ہیں تو بعض یہ کہ یہ ذرا آج کل یہ لوگ بہت اس معاملے میں اٹھا کر کہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی قزا نہیں اور لوگوں کو یہ لوگ بھی آپ کو پتا ہے کہ سہولت کا راستہ ہے جو دین میں دین میں سمجھے آسانی کا راستہ پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے اس کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں تو ذرا بل پر ذرا موقع ملے تو ابھی تو آپ بہت تھک بھی گئے ہیں ذرا مختصر تھا صحیح لیکن ذرا بتا دیں کہ یہ کیا حکم ہے اس کا نا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آپ سماد فرمائے میں انشاءاللہ ہے اس موضوع پر گفتگو کروں گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے اقیم صلاح نماز قائم کرو ان صورتوں کو بھی شامل ہے جب نماز کا وقت آ جائے اور ان صورتوں کا بھی شامل ہے جب نماز کسی وجہ سے قضا ہو جائے یہ سب صورتیں جو ہیں اقیم مخصلات میں شامل ہیں بہرحال حال نماز پڑھنی پڑے گی خا وہ ادا پڑے یا قضا پڑھے اگر ادا نہیں پڑی تو قضا پڑے کیوں نہ پڑھنے کی صورت میں بندہ پر ایک قرض باقی رہتا ہے اور اللہ تعالی کو جلد جلد قرض ادا کرنے کی فکر ہوگی اللہ تعالیٰ کا قرض جو ہے جلد سے جلد ادا کرنے کی جو ہے فکر کرنی چاہیے حضور علیہ السلط السلام نے ارشاد فرمایا نسائی شریف کی جلدوں میں یہ حدیث موجود ہے فقط اللہ حق احق بال وفائی اللہ کا قرض ادا کرو وہ ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے جی اور دوسری حدیث جو ہے مسلم شریف میں اور بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا سوتا رہ جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے تو پڑھ لے ٹھیک ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان جو ہے بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے حضور علی سلاسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر بھول جائے یا سوتا رہے اور جب یاد آئے تو اسے پڑھ لے دوسری حدیث جو ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے جب کوئی شخص نماز سے سو جائے یا غافل رہ جائے تو اسے پڑھ لے جب یاد آئے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذکری نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے اگر کئی وقت کی نماز سزا ہو جائیں تو تربیب کے ساتھ ادا کرنی چاہیے جیسا کہ غزوہ خندق کے موقع پر حضور علی سلاطلام اور آپ کے اصحاب کی تین نمازیں لگاتار سزا ہو گئی دوہر اثر مغرب پھر جب حضور علیہ سلاط السلام نے عشا کے وقت ان کی قزا شروع کی تو ترتیب پڑا یعنی پہلے ظہر پھر اثر پھر مغرب پھر عشاء ایسا نہیں کیا عشاء کے وقت ہونے کی وجہ سے پہلے عشاء پڑھ لی پھر قزا نمازیں پڑھی حضور علیہ السلط و السلام کے عمل شریف سے یہ ثابت ہو, گئے ہو گئے ہوا اگر قزا نمازیں کم ہوں یعنی پانچ یا پانچ کے اندر ہوں تو ترتیب سے ترتیب سے جناب والا وہ نماز ادا کرے وہ نماز کو وہی اَغلت حاصل ہوگی اور ایک اور ادھی جو ہے سرمدی شریف میں بھی موجود ہے نسائی شریف میں بھی موجود ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن مشرقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چار نمازیں نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ رات کا اتنا حصہ چلا گیا جتنا اللہ نے چاہا تو حضور علیہ اللہ نے حضرت بلال کو حکم دیا انہوں نے ادان دی پھر عکامت کہی تو اچھا آپ نے زہر پڑی اور اقامت کہی اثر پڑی پھر اکامت کہی مغرب پڑی پھر اکامت کہی تو عشاء پڑی اور اسی لیے یہ تمام کی تمام نمازیں جو قضا ہو گئی تھیں تھی آب ان کا وقت چلا گیا تھا حضور علیہسلطلام نے انہیں ادا فرما کے یہ, ثابت،, یہ جو ہے، ثابت کر دیا کہ یہ نمازیں ادا ہوں گی امام ترمزی نے حدیث کا ایک باب اس طرح باندھا ہے کہ جس شخص کی کئی نمازیں چوٹ گئی ہوں وہ کس نماز سے ادائیگی شروع کرے یہ باب, باب ہے نماز چھوٹنے کے بعد کس طریقے سے وہ نمازیں ادا کرے یہ باب باندھنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قدا نمازیں پڑھی جائیں گی امام نسائی نے بھی اس بات پر باب باندھا ہے باب کے الفوائت من تمسلا فوت شدہ نمازیں کیسے ادا کی جائیں گی اس مسئلے پر امام جناب والا نسائی رحمت اللہ علیہ نے بھی باب بندہ ہے نمازوں کی قضاء کا یہ واقعہ بخاری شریف جلد پہلی میں بھی ہے مسلم شریف جلد پہلی پر بھی موجود ہے مگر اتنا مفصل نہیں مختصر ہے اور پھر بھی اس میں بھی اتنی بات موجود ہے حضور علیہ سلاح و السلام نے نماز اثر مغرب غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب سے پہلے ادا کی اور یہ بھی قضاء ہے اور بخاری شریف میں حدیث کا باب اس طرح ہے باب قضاء سلا اولا ہاں جی پل اولا نمازوں کے قضاء کا بیان جو ترتیب میں پہلی ہے وہ قضاء میں بھی پہلی ہے ہاں جی اور اس کے بعد حضور علیہ سلاد و سلام کے عمل شریف سے قزا نمازوں کی ترتیب ثابت ہے دوسرا دوسری طرف خود حضور علیہ السلط والسلام کا ارشاد گرامی ہے سلو کما تم نی نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے آپ لوگوں نے دیکھا ہے اب دیکھ لیں حضور علیہ اللہ سلام کو کازا نمازیں پڑھتے صحابہ ارام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پڑھتے دیکھا اسی لیے وہ حدیثیں جو ہیں وہ روایت کی ہیں حضور علیہسلات وسلام آپ کی سنت پر چلتے ہوئے ہمیں بھی قضا نمازیں جو ہے بے ترتیب ادا کرنی چاہیے اس کے علاوہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی قضا نمازیں جو ہیں ان کا مقدم ہونا یعنی پہلے ادا کرنا جو ہے وہ ثابت ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ارشا... نے ارشاد فرمایا پڑھ لے جب اسے یاد آئے جب وہ یاد کرے جیسا کہ مسلم شریف کی روایت پہلے میں عرض کر چکا ہوں گویا کہ قزہ نمازیں جس وقت بھی یاد آ جائے اسے انہیں پڑھنا چاہیے جی بشرطے کے وہ اوقات ممنوع میں سے نہ ہو یعنی وہ تین وقت سورج نکلنے صبح سورج نکلنے کے وقت اور دوپہر میں دوپہر میں جناب والا زوال, زوال کے ٹائم میں اور غروب شمس کے وقت یہ یہ حدیثیں موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں تو ان پر عمل کرتے ہوئے سزا نمازیں پڑھنی چاہیے جزاک اللہ صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ و عمران بھائی آپ آ جائیں نا مائکر آپ آ جائیں جزاک اللہ کہاں ہیں آپ عمران بھائی ہمارے ہاں تو اب کا وقت جا رہا ہے کہ مجھے بنا نہ چھٹی کرنی پڑ جائے آپ تشریف لے آئیں آپ ہیں کہ نہیں ہیں جزاک اللہ السلام علیکم